کتاب الكفالة الكفالة ضربان کفالت بالنفس وکفالت بالمال والکفالت بالنفس جائزة وعلى المضمون بها احضار المكفول به وتنعقد اذا قال تکفلت بنفس فلان او برخبتہ ہوا او ضیمن او او او او او او او ان قال قبیل اچھا بھائی آج کفالت کا باب ہم پڑھیں گے کفالت جسے اردو میں آپ ضمانت کہتے ہیں بھائی ضمانت ضمانت کہتے ہیں بھائی ضمانت دینا جیسے مثلا بھائی میں کسی شخص کے پاس گیا تجارت کا مال اس سے لینا ہے اور اسے میں کہتا ہوں کہ بھائی میں آپ کو پیسے ایک ماہ کے بعد ادا کروں گا ایک ماہ کے بعد تو وہ اب ایک ماہ کے بعد میں نے پیسے ادا کرنے ہیں لیکن وہ میرے اوپر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تو پھر میں کسی زامین کو لے آتا ہوں اس کے کسی جاننے والے معتبر آدمی کو وہ اسے ضمانت دے دیتا ہے کہ بھائی یہ کیا کرے گا ایک ماہ بعد آپ کے پیسے ادا کر دے گا اگر اس نے ادا نہ کیے تو پھر میں پیسے ادا کر دوں گا اس نے میری طرف سے ضمانت دے دی تو اب وہ دوسرا شخص راضی ہو گیا اور اس نے وہ مال کیا کر دیا میرے حوالے کر دیا بھائی تو دیکھو یہاں ضمانت دی اور کس چیز پر دی ہے مال پر ضمانت دی ہے کس پر مال پر تو یہ تو آپ جانتے ہی ہیں ہوتا رہتا ہے بھائی تو اس کو کہتے ہیں کفالت بھائی کفالت تو کفالت عربی زبان میں کہتے ہیں ملانے کو کفالت کا عربی زبان میں کیا معنی ہے ملانا اوم یعنی ملانا ملانا اور اس کی اصطلاحی تعریف جو ہے آپ کے حاشے میں دی ہوگی بھائی ہیمت الاذمتن فلم و طالبتی مل گئی تاریخ بھائی ذمتین فلم وطالبتی یہ ملانا ہے ایک ذمہ کو دوسرے ذمہ کے ساتھ فی المطالبتی کس کے اندر مطالبے کے اندر بھائی مطالبے کے اندر تو دیکھو میں اپنے ساتھ اس کا کوئی جاننے والا معتبر آدمی لے گیا اور اس نے میری دے دی کہ اگر یہ ایک ماہ تک آپ کے پیسے ادا نہیں کرے گا تو میں ادا کر دوں گا تو دیکھو اس نے اپنے ذمہ کو میرے ذمہ کے ساتھ کیا کر دیا ملا دیا مطالبے کے اندر کہ ایک ماہ بعد آپ جیسے اس سے مطالبہ کر سکتے ہو مجھ سے بھی کیا کر سکتے ہو دین کا مطالبہ کر سکتے ہو تو مطالبے کے اندر کیا کر دیا اپنے ذمے کو اس کے ذمہ کے ساتھ ملا دیا کہ مجھ سے بھی اب آپ اس مہینے بعد مطالبہ کر سکتے ہیں بھائی تو یہ ذمے کو ذمے کے ساتھ ملانا کس کے اندر مطالبے کے اندر یہ کیا کہلاتا ہے کفالت کہلاتا ہے اطلاع شریعت میں بھائی کفالت اب یہاں تین چار لفظ ہیں وہ یاد رکھنا بھائی کفالت کے بعد میں یاد رکھیے جو ضمانت دینے والا ہے اس کو کفیل کہتے ہیں جو ضمانت دینے والا ہے اسے کفیل کہتے ہیں جس شخص کو ضمانت دی ہے وہ مقفول لہو کہلاتا ہے <سؤال> وہ مقفول لہو کہلاتا ہے <سؤال> یعنی مطالبہ کرنے والا <سؤال> یعنی مطالبہ کرنے والا اور جس شخص کی طرف سے ضمانت دی گئی ہے وہ مقفول عنہ کہلاتا ہے اور جس شخص کی طرف سے ضمانت دی گئی ہے وہ مقفول عنہ کہلاتا ہے اور وہ چیز جس کی ضمانت دی جائے وہ مقفول بھی ہی کہلاتی ہے اور جس چیز کی ضمانت دی جائے وہ مقفول بھی ہی کہلاتی ہے صورت سمجھ میں آگئی گئی بھائی کفیل کسے کہتے ہیں ضمانت دینے والا اور جسے ضمانت دی جائے وہ کون ہے مغفول لہو اور جس کی طرف سے ضمانت دی ہے وہ مغفول انگو اور جس چیز کی ضمانت دی ہے مقفول بھی, مقفول بھی وہ کہلائے گی بھائی مثلا میں اس تاجر کے میں زید کے پاس پہنچا تھا اس سے مال تجارت لینا تھا اور ایک لاکھ روپے کا آپ نے میری طرف سے ضمانت دی بھائی آپ نے میری طرف سے ضمانت دے دی تو آپ ہوئے آپ کون ہوئے آپ ہوئے کون اور زید کون ہوا اسے ضمانت دی گئی ہے وہ ہے مقفول لہو اور کس کی طرف سے دی ہے میری طرف سے تو میں کون ہوا مقفول, مقفول عنہ اور کتنے مال کی دی ہے ایک لاکھ دین ہوا وہ اس دین کی ضمانت دی تو وہ کیا کہتے ہیں الکفالت کفالت دو قسم پر ہے کفالتم بالنفس نف سفالت بل ایک نفس پر کفالت ہے اور ایک مال پر کفالت کفالتم بل نفس کا ترجمہ کرنا نفس پر کفالت کفالتم بن مال کا ترجمہ کرنا مال پر کفالت بھائی. پر کا لفظ لے کر آنا بھائی ترجمہ بھائی یہ تو صورت جو میں نے بنائی مال پر کفالت کی تھی کبھی کبھار کس چیز پر کفالت دی جاتی ہے hmm. نفس پر وہ تاجر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا اس نے کہا کہ یہ جو مدیون ہے اس کا کوئی پتہ نہیں یہ کہیں غائب نہ ہو جائے دوسرے شخص نے ضمانت دے دی کہ یہ کہیں نہیں جائے گا اس کو حاضر کرنا میرا کام ہے اس کو کیا کرنا اس کو حاضر کرنا آپ کے پاس حاضر کرنا اس کو یہ میرا کام ہے یہ کہیں بھی نہیں جائے گا میں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی تو اب اس وقت یہ مال پر کفالت نہیں دے رہا بلکہ کس چیز پر کفالت دے رہا ہے نفس پر کے میں اس کو کیا کروں گا حاضر کروں گا یہ کہیں نہیں جاتا تو کبھی مال پر کفالت دی جاتی ہے اور کبھی نفس پر بھی تو کہتے ہیں کل کفالت اور کفالت دو قسم پر ہے کفالت مل نفس و کفالت مل مال ایک نفس پر کفالت ہے اور دوسری مال پر کفالت و کفالت نفس اور کفالت بھی جائز ہے بہا اے اور مضمون بہا پر یعنی وہ شخص جس نے کیا, کیا, کیا ہے کفالت دی ہے بھائی جس نے ضمانت دی ہے اس پر کیا لازم ہے اے حوارل مقفول کہ وہ کیا کرے گا مقفول بی کو حاضر بھائی کفالت بن نفس کی بات ہو رہی ہے کفالت بھی نفس میں کیا تھا مقفول بھی ہی کیا چیز ہے نفس, نفس, نفس ہے تو اس نفس کو اس شخص کو حاضر کرنا یہ کس کے ذمے ہے جس شخص نے کیا کیا تھا اس کی طرف سے ضمانت دی تھی یہ مانا والے مضمون بہا ہزار المقفل بھی ہی تو مضمون بہا پر یعنی <خخ> <خخ> <خخ> <يانی> وہ شخص جس نے ضمانت دی ہے نفس کی اُس پر لاز المقفول المقفی مقفول کا حاضر کرنا وطن عاقد اضاقال فلت بینف سے فلانے اب یہاں سے بتلا رہے ہیں کہ کفالت بن نفس جو ہے یہ کن الفاظ سے منعقد ہوتی ہے کیا ہوتی ہے یاد <سلام> رکھیے کفالت کے اندر ضروری ہے کہ جس شخص کو ضمانت دی جا رہی ہے وہ اسی مجلس میں اس کو کیا کر لے قبول کر لے بھائی کیا کرے <سلام> قبول کر لے بھائی اس کا قبول کرنا قبول کرنا بھی ضروری ہے صرف آپ اپنے کہنے سے ضامن نہیں ہو جائیں گے بھائی ہو سکتا ہے وہ قبول کرے آپ کی ضمانت ہو سکتا ہے آپ کی ضمانت قبول نہ کرے وہ قبول کرے گا تو آپ گئے اب آپ سے بھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے بھائی. اب کفالت کے الفاظ بتلا رہے کہ عربی زبان میں کن کن لفظوں سے کفالت منعقد ہو جائے گی سمجھ میں آیا بھائی تو اردو میں بھی اسی پر آپ قیاس کر لیجئے گا بھائی کچھ پہلے تو وہ لفظ ذکر کریں گے بھائی مثلا کیا کہا متعاقد اذا قال اور کفالت منعقد ہو جائے گی اذا قال جب اس ضامن نے کہا کفیل نے کہا تکفلت بنفس فلالم میں کفیل ہوں فلا کے نفس پر وہ کے نفس پر اور دے رقبتيہ یا اس کی گردن پر بھی عربی زبان میں یہ لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ذات ہوتی ہے نفس ہوتا ہے بھائی تو جب یہ کہا تکفلت کا فلطو بھی میں فلان کے کی رقبہ کا کیا ہوں ضامن ہوں تو اس سے بھی مراد اس کا نفس ہوتا ہے اوبی روحے ہی یا کہا میں تکفلت کا فلطو بھی روحے ہی بھی روح فلان فلا کی رخ کا کفیل ہوں روح پر کفالت دیتا ہوں تو یہ درست ہے اور بھی جسدی ہی یا کیا کہا فلتو بھی جسدی فلانی میں فلاں کے جسم پر کفیل ہوں اور فلاں کے سر پر کیا ہوں میں کفیل ہوں اور بھی ہی. یہ تو تھا ہمارا نا نفس رقبہ روح جسد ر یہ بول کر پوری ذات مراد دی جاتی ہے عربی میں رس کا لفظ بھی بولا جائے تو کیا مراد ہوتی ہے پوری ذات مراد ہوتی ہے روح سے بھی جسد رقبہ سے بھی اسی طرح یا ایسا جز ذکر کر دیا جو شائع ہو بھئی کیا کر دیا بھائی یہ کہتا ہے میں کھولا کے ہاتھ کا کفیل ہوں اب ہاتھ تو پورے بدن میں پھیلا ہوا نہیں ہے ہاتھ تو ایک الگ عضو ہے لیکن اگر ایسا حصہ ذکر کیا جو پورے بدن میں کیا ہے پھیلا ہوا ہے مثلا کہا میں فلاں کے نصف پر کفیل ہوں اب نصف بھائی یہ تو ہر ہر رز کا نصب بنے گا تو یہ تو پورے جسم میں کیا ہے پھیلا ہوا یا کہا میں فلاں کے سولو پر کفیل ہوں تو یہ بھی ایسا حصہ ہے جو پھیلا ہوا ہے ہر ہر رز کا کیا بن جاتا ہے سولوس تیسرا حصہ یہ پھیلا ہوا ہے لیکن اگر یہ کہتا ہے میں فلاں کے ہاتھ کا کفیل ہوں اب ہاتھ پھیلا ہوا ہے پورے جسم میں نہیں بھائی سمجھ میں آئی بات بھائی تو لہذا ایسا لفظ استعمال کیا ایسا جس جو پورے جسم میں پھیلا ہوا ہے پھر بھی کفالت صحیح ہو جائے گی تو کفال اگر یہ کہا تھا کفل تو ہی میں فلاں کے نصف پر کفیل ہوں اور بس یا فلاں کے سولوس پر قافیل ہوں تو ان سب سے کفالت مناقض ہو جائے گی وق الذالکا ان قال زمینتہ یعنی اسی طرح اگر کفیل نے یہ نہیں کہا تھا تو بلکہ کیا کہا زمینت فلان میں, میں فلان کا کیا ہوں ضامن ہوں ضامن ضمانت کا لفظ استعمال کیا ییوں کا ہوا علیہ ہوا وہ مجھ پر ہے تو اس سے بھی کیا مناقض ہو جائے گی کفالت کیونکہ آلہ کے ذریعے بھی کیا کیا جاتا ہے کوئی چیز اپنے اوپر لازم کی عربی کے الفاظ ہیں او الیہ یا وہ شخص میری طرف ہے یعنی مجھ پر ہے سمجھ میں آیا بھائی تو الیہ عطف ہے الحیہ پر پورا جملہ کیا بن گیا پہلا ہوا ہوا الحیہ دوسرا ہوا, ہوا یہ کہا او آنا بھی زائم یا یہ کہا کہ میں اس کا کفیل ہوں زعیم بمان کفیل کے ہے بھائی او قبیل بھی قبیل بھی وہی کفیل کے معنی میں ہے یہ کہا آنا قبیل بھی میں اس کا کیا ہوں کفیل ہوں تو ان سب میں کفالت منعقد ہو جائے گی سورج سمجھ میں آ گئے بھائی تو کفالت دو قسم پر ہوئی بھائی کفالت بن نفس اور کفالت بل مال بھائی صاحب کتاب اس وقت کفالت بن نفس کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ش... کفالتی تسلیمل مقفولی بقت نہیں یا فن شوریتا یوں پڑھنے لیں بھائی شوریتا فعیم شور تفیل کفالتی تسلیم المقفول اگر شرط لگا دی گئی کفالت کے اندر مقفول بہی کو سپرد کرنے کی حوالے کرنے کی فی وقتی بھی ہی کسی معین وقت میں لذم ہوں تو اس کفیل پر لازم ہوگا اس شخص کو حاضر کرنا اضافہ لبا بہی فی لیکل وقتی جبکہ مقفول لہو اس کا مطالبہ کرے اس وقت کے اندر بھائی سمجھ میں آیا بھائی ایک شخص نے دوسرے کو ضمانت دی تھی کہ یہ جو مدیون ہے یہ کہیں نہیں جاتا میں اس کو فلاں تاریخ کو آپ کے سامنے کیا کر دوں گا پیش کر دوں گا تو جس شخص کو ضمانت دیا اس نے مطالبہ کیا اس دن کہ بھائی اس شخص کو لے کر آؤ بھائی تو اس شخص پر اسے حاضر کرنا یعنی کفیل پر مقفول عنہ کو حاضر کرنا ضروری ہو جائے گا یہ مانا ہے بھائی بھائی صحیح انشوری تفیل کفالتی تسلیم المقفل بہی فی وقت بیائی ہی اگر شرط لگائی گئی کفالت کے اندر مقفول بہی کو سپرد کرنے کی فی وقتی ہی کسی معین وقت کے اندر کے میں فلاں تاریخ کو فلاں وقت میں حاضر کروں گا لازم ہوئے ہزار ہو تو اس پر کیا ہو جائے گا اس تفیل پر لازم ہو جائے گا اس شخص کو حاضر کرنا اضافال بہو فی فیضا لقتی جبکہ یہ کیا کرے مقفول لہو مطالبہ کرے اس کا اس وقت کے اندر بھائی حبس الحکم اگر اس نے اسے حاضر کر دیا جزا محسوف ہے فبیحا تو اچھی بات ہے اچھی بات ہے وہ اور اگر ایسا نہ ہو یہ اسے حاضر نہ کر سکے حبص الحاکم تو حاکم کیا کرے گا قید کرے گاساکم <الْحَاكِم> اگر اس نے اسے حاضر کر دیا تو اچھی بات ہے قید کا جیل میں ڈالے گا وہی اور جب اس قفیل نے اس مختلف پنو کو حاضر کر دیا مقفول کو حاضر کر دیا مکان اور اس کو سپرد کر دیا ایسی جگہ میں مکان نکرہ ہے یقیر و فیل آیا یہ آپس میں کیا بنیں گے موسو صفت موسوس اور موسو سے پہلے کیا لفظ لاتے ہیں ایسا تو اگر اس نے اس کو سپرد کر دیا ایسی جگہ میں کہ یقدر المقفول الہو کے قادر ہے مقفول لہو على ہی اس کے محکمے پر یعنی اس سے مقدمہ لڑنے پر محاکمے کا کیا معنی ہے مقدمہ لڑنا کہ مقفول لہو اس سے مقدمہ لڑنے پر قادر ہے وہاں پر بری القفیل من القفالتی تو قفیل بری ہو جائے گا کفالت سے کفیل کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا بھائی کہیں پر بھی لا کر اس کے حوالے کر دے جہاں وہ اس کے, اس کے ساتھ مقدمہ لڑنے پر قادر ہو یعنی کہ اب قاضی کے پاس وہ لے جا سکے بھائی کیا کر سکے قاضی کے پاس لے جانے پر قادر ہے تو لہذا وہ بری ہو جائے گا اب آپ خود قیاس کر لینا جہاں جہاں وہ قادر ہوگا قاضی کے پاس لے جانے پر وہاں اس کو سپرد کرنے پر کفیل بری ہو جائے گا اور اگر ایسی جگہ سپرد کیا کہ وہاں پر وہ اس سے قادر نہیں ہے تو پھر اس صورت میں وہ کفالت سے بری بھی حوالے تو کر دیا اس نے لا کر لیکن وہ کوئی اس کو قاضی کے پاس لے جانے پر قادر ہے مثلا جنگل میں دے دے جنگل میں ملا وہ اس نے کہا لو بھائی یہ ہے بھائی جس کی میں نے ضمانت دی تھی یہ لو میں نے آپ کے سامنے حاضر کر دیا اب وہ جنگل میں اس کو قاضی کے پاس لے جا سکتا ہے بھائی نہیں بھائی وہ قادر نہیں ہے اس کے محاکمے پر تو یہ مانا ویزا اخذرا وسلم مکانی پھول الحال محاکمتی ہی بری الکفیل من الکفالتی اور جب اس کفیل نے حاضر کر دیا اس شخص کو جس کی ضمانت دی تھی وہ سوفی مکانی اور اس کو سپرد کر دیا ایسی جگہ کے اندر یک در المک پھول الہ ہی مقبول لہو اس کے محاتمے پر اسے مقدمہ لڑنے پر قادر ہے بری الکفیل الکفال قفیل کیا ہو جائے گا کفال سے بری ہو جائے گا سمجھ میں اچھا ہے اس نے برات کا کہا ہو یا نہ کہا ہو بس جب لا اس کا اس پر لازمی یہی تھا اس کو حاضر کا نہ حاضر کر دے گا تو خود بخود کیا ہو جائے گا کفال سے بری ہو جائے گا وہ ایزا کفلا مجلس القاضی صورت مسئلہ یہ بھائی ایک شخص نے دوسرے کے نفس پر کفالت کی تھی دوسرے کے نفس پر کفیل بنا تھا کہ میں اس کو قضی کی مجلس میں حاضر کروں گا تو کیا قاضی کی مجلس میں حاضر کرنے سے بری ہوگا یا بازار وغیرہ میں اس کے سپرد کر دیتا ہے پھر بھی بری ہو جائے گا بھائی صاحب قدوری فرماتے کے بازار میں بھی اس کے حوالے کر دے گا تو بری ہو جائے گا قاضی کی مجلس میں خاص طور پر اس کے حوالے کرنا ضروری نہیں ہے بلکہ کہاں پر حوالے کر دے بزار بازار, بزار میں, حوالے دے. بازار میں حوالے کر دے بھائی بازار میں کیسے وہ مقدمہ لڑنے کیسے ہیں؟ بھائی مقدمہ لڑنے پر قاضی رہے اب یہ کیا کرے گا جب بازار میں اس کے حوالے کرے گا اسے پکڑ لے گا چلو بھائی میرے پاس قاضی کے پاس اگر وہ چلا جائے گا خود تو ٹھیک اگر نہیں جائے گا تو لوگ اس کی مدد کریں گے اور کیا کریں گے اس کو قاضی کے پاس پہنچا دیں گے یہ کہے گا میرا اس پر دین ہے یہ میرا دین نہیں ادا کر رہا قاضی کے پاس میرے پاس میرے ساتھ اس کو لے کر چلو تو لوگ کیا کریں گے اس کے ساتھ معاونت کریں گے اور اسے قاضی کے پاس پہنچا دیں گے وہی تو کہتے ہیں اذا في مجلس القاضی اور جب کوئی شخص کفیل ہوا اس شرط پر کہ وہ اس کو حوالے کرے گا آآ آآ فی مجلس القاضی کہاں پر قاضی کی مجلس میں فی السوق پس اس نے سپورت کر دیا بازار میں بری تو یہ کفیل کیا ہو گیا بری ہو گیا وہ انکان فی بر ان لم یا برا بریا مانا اس میں رام مشدد پڑنا با اس کا مادہ برن ہے برون خشکی کو کہتے ہیں برون سمجھ میں آیا بھائی بریہ اگر راہ تقسیف کے ساتھ ہو تو اس کا معنی مخلوق کے ہوتا ہے اور راہ مشدد ہو تو پھر اس کا معنی جنگل اور صحرا کے ہیں بھائی وہ ان کا نفی برری لم اور اگر کہاں پر تھا وہ اگر وہ جنگل میں تھا لم یا برا تو پھر یہ بری نہیں کیونکہ وہاں وہ اس کے محاکمے پر قادر ہے نہیں بھئی قاضی کے پاس لے جانے پر قادر ہی نہیں ہے بھئی کیسے لے کر جائے گا یہ تو تھا مانا صاحب قدوری نے آپ کو مسئلہ بتلایا کہ قاضی کے پاس سپرد کرنے کی بات ہوئی اور بازار میں بھی سپرد کر دیا تو کفیل کیا ہو جائے گا بری لیکن امام زفر رحمہ اللہ اس مسئلے میں فرماتے ہیں کہ بری نہیں ہوگا بھائی کیا فرماتے ہیں <تصفيق> بازار میں سپرد کرنے پر بری نہیں ہوگا بلکہ قاضی کی مجلس میں سپرد کرنا ضروری ہے اور آج کل فتویٰ امام زفر رحمہ اللہ کے قول پر ہے بھائی بازار میں سپرد کرنے پر کپیل بری نہیں وجہ یہ مانا نا کہ زمانہ بڑا خراب ہو گیا اب لوگ کیا کریں گے کوئی بھی اس کے ساتھ نیکی کے کام میں تعاون اتنا نہیں کرتے بلکہ لوگ الٹا اس مجیون کی مدد کریں گے کیا کریں گے مجیون کی مدد کریں گے بھائی کہ اس بیچارے پر دین ہے تو جو جس پر دین ہے وہ لوگوں کو مظلوم نظر آتا ہے بھائی یہ نہیں دیکھتے کہ وہ دوسرے شخص بیچارے کا حق مارا ہے اس نے وہ تو اسی مدیون کو کیا سمجھیں گے مظلوم تو بلکہ اس سے اس کو چھڑانے میں زیادہ مدد کریں گے اس کو بھگا دیں گے اس سے بھائی چلو چھوڑو نہ کرو یہ جانے تو اس کو بھائی چھڑوا دیں گے اور وہ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا حالانکہ وہ مظلوم کہاں ہے بھائی اس نے تو کیا کیا ہے اس کا حق دبایا ہے بھائی سورج سمجھ میں آگے لہذا آج کل کس کے قول پر فتوا ہے امام ظفر رحم اللہ کے نزدیک کوئی اور یہ کوئی آج کا فتویٰ بھی نہیں ہے یہ بھی سینکڑوں سال پہلے ہی مولانا علما نے امام ظفر رحمہ اللہ کے قول پر فتوا دینا شروع کر دیا بھائی سمجھنا ہے اور اب تو زمانہ بہت ہی خراب آ گیا ہے بھائی سمجھ میں تو اب تو بطری اور بطری قولا ہوگا ان کے قول پر فتح بھائی وہ ایزا مات ال مقفول بری الکفیل نفسی منل کا پالت سورت مسئلہ یہ ایک شخص نے ضمانت دی تھی نفس پر کہ میں کیا کروں گا کو فلا وقت پر کیا کروں گا حاضر کروں گا مثلاً کس کی ضمانت تھی زید کی کہ میں زید کو آپ کے سامنے فلاں تاریخ کو کیا کروں گا حاضر کروں گا پیش کروں گا لیکن اس سے پہلے زید کا انتقال ہو گیا اب کیا, کیا جائے کہتے ہیں بھائی اب تو سپرد کرنا حاضر کرنا اس کا ممکن ہی نہ رہا لہذا کفیل کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا یہ معنی ہے مات المقفل بھی ہی اور جب مقفول بھی ہی مر جائے بری الکفیل بن نفسی من الکفالتی تو کفیل بن نصف کیا ہو جائے گا کفالت سے بری ہو جائے گا نفسی ہی وقت کزا صورت مسئلہ یہ کہ دائن جو تھا مزون پر اعتماد نہیں کر رہا کہ یہ بھاگ جائے گا بھائی یہ کیا کرے گا اس وقت پر غائب ہو جائے گا حاضر نہیں ہوگا آپ نے ضمانت دے دی کہ بھائی میں ضمانت دیتا ہوں اس وقت پر میں اسے آپ کے سامنے پیش کروں گا تو یہ آپ نے کس کی کفالت دے دی نقص کی کفالت دے دی کہ میں کیا کروں گا اسے فلاں تاریخ کو آپ کے سامنے حاضر کروں گا اگر میں اسے نہ لا سکا تو پھر میں زامین ہوں جتنا مال اس پر ہے وہ میں آپ کو دے دوں گا کیا کروں گا اگر میں حاضر نہ کر سکا اس کو تو اس پر جتنا مال ہے میں اس کا ضامن ہوں وہ میں کیا کر دوں گا آپ کو ادا کر دوں گا کہتے ہیں یہ کفیل بھی نفس بھی ہوا اور اگر اس شخص کو اس وقت پر حاضر نہ کر سکا تو کفیل بالمال بھی ہو جائے گا تو اس پر مال کا زمان آئے گا کیا جائے گا مال کا زمان آجائے گا صورت سمجھ میں آگے بھئی تو دونوں کا زامن پھر بن جائے گا وہ وَإِن تَقَفَّلَ بِنَفْسِهِ اور اگر وہ کفیل ہوا کسی اس شخص نفس پر على انہو اِس شرط پر اِن لَمْ يُوَافِ بِهِ فی وَقْتِ قَضَى کہ اگر وہ اسے نلا اس کا فلا وقت کے اندار ف هو زامینن لما علیہ تو زامین ہے اس مال کا جو اس پر ہے وہ ہوا اور وہ اس حال میں کہ اس پر کتنا ہے 1000 مسن درہم دین ہے فلم يحذره پس اس نے اس کو حاضر نہیں کیا فی الوقت اس معین وقت کے اندار لازم ہو زمان المال تو اس پر کیا لازم ہو جائے گا مال کا زمان لازم ہو جائے گا اس سے اب مطالبہ کیا جائے گا کہ لاؤ بھائی مال دے دو کفالت بن نفس تھی اور یہ کفالت بن نفس سے بھی کیا ہوا بری بھائی دونوں چیزوں کی ضمانت دی تھی یا نہیں دی تھی مسنگ کفیر بھی نفس ہوا تھا اور شرط شرط لگائی تھی اگر فلا وقت حاضر نہ کیا تو پھر میں مال کا بھی ضامین ہوں تو اب فلاں وقت حاضر نہیں کیا تو کفیل بن نفس پہلے سے ہی تھا اب ساتھ کیا بن جائے گا کفیل میں مال بھی بن جائے گا تو مال کا بھی زمان اس پر آئے گا اور کفالتی نق سے بھی یہ بری نہیں تو دونوں چیزوں کا کفیل ہو گیا ہاں اگر یہ پیسے ادا کر دیتا ہے تو کفالت بالمال سے بھی بری ہوا اور کفالت بالنفس سے بھی کیا ہو گیا کیونکہ جب مال ادا کر دیا تو کفالت بل ختم ہوئی اور جب کفالت دل ختم ہو گئی تو ساری کفالت نف بھی ختم ہو گئی کیونکہ اب اس مجوم کا سارا دین تو اس نے کیا کیا ہے ادا کر دیا اب اس کو حاضر کرنے کا کوئی فائدہ اور مقصد ہے مزر مزر مزر نہیں مزر اس کو تو حاضر کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس سے کیا, کیا جائے گا دین کو وصول تو دین اگر ادا ہو جائے تو پھر کفالت نف سے بھی بری اور کفالت سے بھی بری یہ کافی دوبارہ دیکھیے تر جما ہوا انتقا فال بنف سی اگر کسی کے نف پر کفیل ہوا اللہ ان شرط پر کے ان لم یو آ وفا یوافی کے معنی ہوتے ہیں پورا ادا کرنا یہاں معنی ہے لانا لانا نہ لا سکا فلاں مقفول پر ہے وہ ہوا الف اور اس چھال میں کہ وہ کتنا ہے دین مثلاً ہزار ہے پلنگ وقتی پس اسے اس نے اسے حاضر نہ کیا اس معن وقت کے اندر لزمه زمان تو اس پر کیا ہے مال کا زمان لازم لازم لازم لازم ہے ولم يبر من بالنفس اور یہ کفالت بن نفسی بھی بری نہیں ہے اور جائز نہیں ہے کفالت بن نقص حدود اور قساط کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک بھائی بھائی ایک شخص ہے اس پر حد آ رہی ہے حد آ رہی ہے یا کیا آ رہا ہے قاص بھائی قساط بھائی تو کیا اب اس جو مدعا آلے ہے بھائی اس سے کفیل بھی نف لیا جا سکتا ہے یا نہیں لیا جا سکتا بھائی صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی ایک شخص نے دوسرے پر مثلاً کیا دعویٰ کیا ہے چوری کا دعویٰ کر دیا یا اس پر قصاص کا دعویٰ کر دیا کہ اس نے میرے بیٹے کو مثلاً اس نے کیا کیا ہے قتل کیا ہے اسے قاضی کے پاس لے جانا چاہتا ہے بھائی اسے چھوڑ نہیں رہا کہ میرے ساتھ قاضی کے پاس چلو بھائی اس نے کہا بھائی میں خود قاضی کے پاس کل حاضر ہو جاؤں گا کیا ہو جاؤں گا حاضر ہو جاؤں گا یہ اسے چھوڑ نہیں رہا بھائی کہ نہیں بھائی تم تو بھاگ جاؤ گے کہاں میرے ہاتھ آؤ گے بھائی آپ ایک شخص کیا کرتا ہے اس کی طرف سے ضمانت دیتا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں یہ کہیں نہیں بھاگے گا تو مسئلہ ہے خدود اور قصاص کا تو یاد رکھیے یہاں متن کفالت بھی نفسی کفالت بھی نفس یہ جائز نہیں ہے کس میں خدود اور کس کے نزدیک امام اعزاب و حنیفہ یہ مانا نہیں ہے اس سے جائز ہی نہیں ہے معنی یہ ہے اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا مقفل کہ تم کیا کرو کوئی کفیل میرے حوالے کرو جبرن اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا ہاں <تصفح> اگر وہ کوئی زامین خود دے دیتا ہے تو پھر ٹھیک ہے کفالت مولانا پھر کفالت کیا ہے ٹھیک ہے یہ مضامین کے ذمے ہے کہ اب اس کو حاضر کرے اگر یہ حاضر نہیں کرتا تو قاضی اس کو کیا کرے گا جیل میں ڈال دے گے تو یہاں کیا مراد ہے کفالت سے جائز ہی نہیں ہے یا مجبور نہیں کیا جا سکتا مجبور نہیں کیا جا سکتا ہاں وہ خود اپنا کوئی زامین دے دیتا کہ یہ زمین ہے میرا بھائی میں نہیں بھاگتا میں خود کل حاضر ہو جاؤں گا قاضی کے پاس تو اس صورت میں کفالت صحیح ہے مولانا اور کیوں نہیں جائز بھائی امام صاحب کیوں فرماتے ہیں جائز نہیں ہے وجہ یہ کہ حدود اور قصاص وہ چیزیں ہیں جو شبہ سے ساخت ہو جایا کرتی ہیں حدود اور خساس کیا ہے شبے سے ساخت ہو جایا کرتے ہیں بھائی ادرناک شبہ بھی آ جائے تو کیا ہو جاتی ہے, ہے. الخدی شبہات خدوط ساخت ہو جایا کرتی ہیں کس کی وجہ سے شبہات کی وجہ سے اسی طرح خاص بھی کیا ہے شبے کی وجہ سے ساخت تو شریعت چاہتی ہے یہ چیز ساخت ہو جائے خدو اور فسا کیا ہے شبے کی وجہ سے ساخت ہو جایا کرتے ہیں تو ان دونوں کی بنیاد ہے اس بات پر ان دونوں کی بنیاد کس پر ہے ان کو ساخت کر دینا چاہیے کسی طرح کیا کرنا چاہیے ساخت کر دینا چاہیے بھائی کر دینا چاہیے اور کفالت سے ضمانت سے تو اس کو پکا کیا جا رہا ہے تو ضمانت اس کے مناسب بھی نہیں ہے بھائی امام صاحب کیا فرماتے ہیں ان کی بنیاد تو کس پر ہے اس قات پر ہے بھائی دیکھتے نہیں اور شریعت ترغیب دیتی ہے یعنی نہیں دیتی کہ معاف کر دو معاف کر دو اتنا اجر و ثواب ہے بھائی اور اسی طرح حد ہے معمولی شبہ آ جائے تو حد ساقت ہو جاتی ہے چنانچہ آپ آگے پڑھیں گے مولانا کہ حدود کے مسئلے کے اندر مردوں ہی کی گواہی قبول کی جائے گی عورتوں کی گواہی قبول نہیں, نہیں کی جائے گی بھائی بھائی باقی مسائل کے اندر کسی کے ساتھ مالی کسی پر دعوی وغیرہ ہے تو وہاں ایک مرد اور دو عورتوں کی گواہی بھی قبول ہو جائے گی لیکن حد وغیرہ کے حد کے مسئلے میں گواہ عورتوں کی گواہی قبول ہی نہیں ایک شخص نے دوسرے پر حد کا دعویٰ کیا اور گواہ کے طور پر ایک مرد اور دو عورتوں کو پیش کر دیا نہیں بھائی اس سے حد ثابت نہیں ہوگی بلکہ ضروری ہے کہ دونوں گواہ کس قسم کے ہونے چاہیے مرد ہونے چاہیے بھائی مرد ہوں اور عادل ہوں عورتیں اگر ہوئیں تو پھر تو شبہ آ گیا اور حد کیا ہے ادنا شبحے سے بھی کیا ہو جاتی ہے صاف ہو جاتی ہے الف دب حدود کیا ہے شبہات کی وجہ سے ساخت ہو جاتی ہیں بھائی اندر آئے کے معنی ساخت ہونا الحدود تندرو بھی اسی طرح قساخ ہے قساس بھی شوبہ کی وجہ سے ساخت ہو جایا کرتا ہے مولانا مثلا باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے جان بوجھ کر پھر بھی اس پر قصاص نہیں آئے گا مولانا شبے کی وجہ سے خیساساخت ہوا اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا انتا و مالو کا کا تم اور تمہارا مال یہ دونوں تمہارے والد کے ہیں دونوں کس کے ہیں دیکھا تو یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو بھی کہہ دیا کہ تم بھی والد کیوں یعنی وہ تمہارے مالک ہیں اور تمہارا مال بھی کس کا ہے تمہارے والد کا ہے تو شوبہ آ گیا اس شوبے کی وجہ سے حد کیا ہو گئی ساقت ہو گئے. اسی طرح اگر آکاپ نے غلام کو قتل کر دے تو اس صورت میں بھی اس پر قصاص نہیں آتا معلوم ہوا جیسے خدوط شبہات کی وجہ سے ساخب ہوتی ہیں قصاص بھی شعبے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے ساخت ہو جاتا ہے تو امام اعظم حنیفہ رحم اللہ فرماتے بھائی ان کی بنیاد تو اس قاتل پر ہے بھائی شریعت کیا چاہتی ہے یہ کسی طرح کیا ہو جائیں ساخب ہو جائیں چنانچہ ادنا شبے پر بھی اس کو ساخت کر دیتی ہے شریعت بھائی تو ان کی بنیاد ہی اس قات پر ہے اور اس کفالت سے تو کیا کیا جا رہا ہے اس کو پختہ کیا, کیا, کیا جا رہا ہے لہذا یہ اس کے مناسب نہیں تو امام اعظم ابحنیفر عملہ فرماتے ہیں کفالت بناف حدود اور خصاص میں جائز نہیں یعنی کہ اس میں اس پر مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ ہمیں اپنا کوئی کفیل ہمارے کرو ہاں وہ اپنی مرضی سے کوئی کفیل دے دے تو درست ہے سمجھ میں آگئے بھائی؟ اسی لئے کہا وَلَا نفسِ فِي الحُدُودِ عِندَ حَنِيفَةً رحمه اللہ اور کفالت بن نصف جائز نہیں ہے حدود اور قساس میں امام اعظم وہ حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک یعنی اس میں مجبور نہیں کیا جا سکتا وہ امل کفالت بل اب بھائی مولانا کفالت بل کے مسائل شروع ہوئے اور باقی مال پر کفالت جو ہے فجا یہ جائز ہے معلومن معلوماً کا انل او مجھولن چاہے مقفول بی معلوم ہو یا مجھول بھائی ضمانت دے رہے ہیں تو وہ مقفول بھی ہی وہ مال جس پر ضمانت آپ دے رہے ہیں وہ چاہے معلوم ہو چاہے مشغول ہو دونوں صورتوں میں کفالت کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی ایک تو یہ صورت تھی کہ مجھ پر ایک لاکھ دین تھا اس میں آپ میری طرف سے کفیل ہو گئے تو یہ دین معلوم ہے مارانا اور ایک کہ پتہ نہیں میرے اوپر کتنا دین ہے آپ دوسرے کو کہتے ہیں اس پر آپ کا جتنا بھی دین ہے میں اس کا ضامین ہوں یہ آپ کو ادا کر دے گا تو یہ کفالت معلوم دین پر ہوئی یا مشغول دین پر مجھول دین پر کی جس کا پتہ ہی نہیں تو یاد رکھو کفالت میں وہ ہے بھائی وہ ہے چاہے وہ دین معلوم ہو چاہے تو کفیل کو معلوم ہو یا اس پر مجھول ہو دونوں صورتوں میں کفالت صحیح ہے تو یہ مانا ہے معلوم ان کان المقفول بھی اور ان مقفول بھی ہی اور مشغولن مقفول بہی یعنی وہ مال جو ہے وہ معلوم ہو یا مجھول ہو اذا کان دین صحیح جب کہ وہ دین صحیح ہو جبکہ وہ کیا ہو وہ دین ہونا صحیح چاہیے دین صحیح ہونا چاہیے دین صحیح کس کو کہتے ہیں یاد رکھو دین صحیح وہ ہے جو بغیر ادائیگی کے یا بغیر ماک کیے ختم نہ ہو بغیر ادائیگی کے یا بغیر ماک کیے ختم نہ ہو اور کوئی صورت نہ ہو وہاں پر مثلاً آپ نے میرا ایک لاکھ روپیہ دین دینا ہے تو جب تک آپ ادا نہیں کرتے یہ دین آپ پر سے ختم نہیں ہو سکتا یا میں آپ کو کیا کر دیتا ہوں دین معاف کر دیتا ہوں پھر بھی آپ پر سے یہ دین ختم ہو جائے گا ویسے ختم نہیں ہوتا تو یہ دین صحیح ہے یہ کیا ہے دین صحیح ہے اور ایک دین غیر صحیح ہے مانا وہ بدل کتابت بدل کتابت کتابت جانتے یا نہیں جانتے موسن اپنے غلام سے کہا بھائی تم دو سال کے اندر اگر پانچ لاکھ روپے لے آؤ تو تم کیا ہو آزاد اور غلام نے بھی یہ قبول کر لیا تو یہ آقد کتابت کہلاتا ہے اور یہ جو مال غلام لا کر دے گا یہ بدل کتابت کہلاتا ہے یاد رکھیے یہ جو مال جس کا عقد ہوا جس پر بدل کتابت جو ہے یہ دین غیر صحیح ہے یہ کیا ہے دین غیر صحیح جس کہ صحیح تو وہ ہے جو بغیر ماف کیے یا بغیر ادائیگی کے ختم نہ لیکن یہ بین ویسے بھی ختم ہو جاتا ہے کیسے غلام لگا رہا لگا رہا کوشش کرتا رہا لیکن کافی عرصہ اس میں سے گزر گیا اس وقت میں سے اور غلام کچھ بھی مالک اکٹھا نہ کر سکا تو وہ واپس آ گیا اپنے آقا کے پاس کہ مجھ سے تو یہ مال کبھی کٹھا نہیں ہوگا جو آپ نے مجھے کہا تھا تو دیکھو وہ غلام نے اپنے حاج ہونے کا اظہار کر دیا اور عاجز ہونے کا جیسے ہی قرار کرے گا فوراً ہی تابت ختم یہ پھر پہلے کی طرح عام غلام بن گیا یاد رکھو جب مقاتب تھا تو یہ آزاد آدمی کی طرح ہو گیا تھا آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا تھا یہ جائے گا اور جا کر کیا کرے گا اپنے لیے پیسے کمائے گا اپنے آپ کو آزاد کروائے گا تو آقا اس سے خدمت نہیں لے سکتا تھا لیکن جب اس نے جیسے عیجز کا اظہار کیا فوراً واقع کتابت کیا ہوا ختم یہ پھر پہلے کی طرح عام غلام بن گیا بھائی اب آقا اس سے خدمت وغیرہ لے سکتا ہے وہ عقد ختم ہوا وہ دین جو بدلے کی طبت اس پر دین تھا وہ بھی کیا ہو گیا تو اب یہ ادائیگی سے ختم ہوا ادائیگی سے نہیں ہوا آکا نے کوئی معاف کیا ہے نہیں تو یہ ایک تیسری صورت آ گئی. تو معلوم ہوا کہ اس کے عجر سے ختم ہوا ہے تو یہ معلوم ہوا دینی صحیح نہیں ہے بھائی تو وہ کفالت کے اندر صحیح دین دین کا ہونا ضروری ہے چاہے وہ معلوم ہو یا مشغول ہوئی ہو مش کفیل بھائی تفل تو میں کفیل ہوں فلاں کی طرف سے بی الفی کتنے پر ایک ہزار دیر پر تو دیکھو یہ مقفل بھی ہی یہاں پر معلوم ہے ایک ہزار درہم ہے او بی ما لکا, علیہی یا اس ما اس چیز پر لکا جو آپ کے لیے ہے فلاں پر کفیل کیا کہتا ہے د کفل تو میں کفیل ہوا بیما اس چیز کے بدل اس چیز پر لکا جو آپ کے لیے ہے اللہ پر کلا پر جو کچھ آپ کا ہے میں اس پر کیا ہوں کفیل ہوں اب کتنے پر کفیل ہے کوئی ذکر کیا نہیں جو کچھ آپ کا اس پر ہے میں اس کا کفیل ہوں اور فی حاضل بے اور یا میں کہتا فل تو بیما یو ریکو کا فی حاضل بے یا میں کفیل ہوا اس مال اس درک بھائی درک کسے کہتے ہیں ڈر کہتے ہیں ساوان کو ساوان بھائی میں ایک شخص زمین خرید رہا ہوں خریدنا چاہتا ہوں لیکن میں ڈرتا ہوں کہ بھائی ایسا نہ ہو میں اسے سے زمین خریدوں یا کوئی چیز خریدنا چاہتا ہوں میں ڈرتا ہوں یہ چیز اسے میں خریدتا ہوں تو ہو سکتا ہے یہ چیز کل کسی اور کی نکل آئے کوئی اور اس کا مستحق نکل آئے تو پھر تو یہ چیز مجھے اس شخص کے حوالے کرنا پڑے گی اور میرے پیسے تو ڈوب جائیں گے بھائی پھر کون اس بائے سے پیسے نکلوائے گا بھائی تو اس پر ایک شخص نے مجھے ضمانت دے دی کہ بھائی آپ یہ چیز خرید لیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ Uh, کوئی اگر آپ کو نقصان آیا اس بیگ کے اندر کوئی اور مستحق نکل آیا تو آپ کے سمن واپس دلوانا میرا کام ہے صورت سمجھ میں آ گئی بھائی تو اس کو کہتے ہیں زمان درخبئی زمان درخبئی یودری اویما کوفی حاظل بی کو یا وہ جو آپ پر سامان آئے گا میں ضامن ہوں اس کو جو سامان آئے آپ پر اس بیگ کے اندر میں اس کا ضامین ہوں یہ صحیح ہے مولانا ول مقفول لہو بالخیاری انشا افال ابل لدی الفلو انشا افال ابل کفیلا اور مقفول لہو کو اختیار ہے اگر چاہے تو وہ مطالبہ کرے اس شخص سے الحل افلو جس پر کیا ہے اصل ہے یعنی جس پر دین ہے بھائی افال ابل کفیلا اور چاہے تو کس سے مطالبہ کرے کفیل سے مطالبہ کرے سمجھ میں آیا تو چاہے کفیل سے مطالبہ کرے چاہے اصیل سے مطالبہ کرے بھائی اصیل سے یعنی جس پر دین ہے بھائی کیوں بھائی کفیل سے تو مطالبہ اس لیے کر رہا ہے کہ کفیل نے خود کیا, کیا تھا ضمانت دی تھی تو اب اس سے مطالبہ ہوگا اور اصیل سے کیوں مطالبہ ہوگا کیونکہ اصل میں تو دین اس پر ہے اصل میں تو دین دین اس پر ہے تو اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے اس سے بھی مطالبہ کر سکتا ہے وہ کافالت بشروت اور جائز ہے کفال کو معلق کرنا شرائط کے ساتھ کفالت کو کیا کر دینا شرطوں کے ساتھ معلق کرنا جائز ہے مولانا کوئی مناسب شرط ہو گئی سمجھ میں آیا بھائی مناسب شرط ہونی چاہیے غیر مناسب شرط کے ساتھ کفالت کو معین کرنا صحیح نہیں بھائی مناسب کیا شرط ہوگی غیر مناسب کیا ہوگی دیکھیے مثالیں کچھ ذکر کر رہے ہیں بھائی مسل و مثال کے طور پر کفیل یوں کہتا ہے ما بایا فلانا فلان با کا مانا ہوتا ہے بھائی کسی سے خرید و فروخت کا معاملہ کرنا چاہے خرید کا معاملہ ہو چاہے فروخت کا لیکن یاد رکھنا یہاں فروخت مراد ہے کیا ہے فروخت مراد ہے اور یہ ماں شرطیہ ہے یوں کہتا ہے ما بایاتا فلانند فعلیہ تو ما بایاتا بمانے ہے ان بایاتا اگر کوئی چیز بیچی فلاں فلاں پر فالیہ تو وہ مجھ پر ہے تو وہ یعنی اس کے سمن مجھ پر ہے یعنی میں اس کا ضامن ہوں میں اس کا ضامن ہوں اس کے سمن کا تو یہ درست ہے مولانا تو دیکھو فل... کفالت کو معلق کر دیا اگر فلاں پر تو نے کوئی چیز بیچی تو میں کیا ہوں سمن کا ضامن ہوں او ما زاب لکا علیہ فعلیہ زابا کا معنی وجبہ اور سبتا کے یا جو کچھ ثابت ہوا آپ کے لیے فلان پر فالیہ تو وہ مجھ پر ہے یعنی میں اس کا ضامین ہوں بھائی میں کیا ہوں اس کا ضامین ہوں تو یہ بھی درست ہے ہمارا او اور ماں کا اور جو کچھ تیرا غصب کیا فلان نے فالیہ تو وہ فلان نے اگر کوئی چیز آپ کی غصب کر لی اٹھا کر لے گیا یا چھین کر لے گیا تو میں تو مجھ پر ہے میں ضامن ہوں میں کیا کروں گا آپ کو اس کی قیمت دے دوں گا تو یہ دیکھو کفالت کو معلق کر دیا اگر فلا نے آپ کی کوئی چیز غصب کی سمجھ میں کیونکہ یہ سارے ان, یہ چیزیں جو ہیں ان کی وجہ سے دوسرے پر کیا مال لازم ہو جاتا ہے مال واجب ہو جاتا ہے جب کسی پر کوئی چیز بیچی جائے تو اس پر سمن واجب ہو جاتے ہیں یہ اسی طرح کوئی کسی کی چیز غصب کرتا ہے تو اس پر بھی کیا ضروری ہے جب تک وہ چیز قائم ہے وہی وہ واپس کرے اور اگر وہ چیز اس کے وہاں ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں کیا دینا پڑتی ہے اس کی قیمت دینا پڑتی ہے لیکن یہ تھی مناسب شرطیں بھائی لیکن اگر کوئی نامناسب شرط کے ساتھ معلق کیا کفالت کو پھر صحیح نہیں مثلا یوں کہتا ہے مثلا آندھی کے چلنے کی شرط لگا دی اگر آندھی چلی تو فلاں پر تمہارا جتنا دین ہے میں اس کا ضامین ہوں اس کی کوئی مناسبت بن رہی ہے یا ملید. کوئی مناسبت نہیں بنتی اگر آندھی چلی تو میں زامین ہوں یہ اگر بارش ہو گئی تو میں کیا ہوں زمین ہوں یہ درست نہیں ہے ہمارا تو معلوم ہو کفالت کو شرطوں سے معلق کرنا صحیح ہے لیکن شرط کیا ہونی چاہیے مناسب شرط ہوگی فلتو بیما لکالی صورت مسئلہ یہ آپ نے زید کی طرف سے کسی شخص کو ضمانت دی گئی اس شخص نے زید کو پکڑا ہوا ہے اسے چھوڑ نہیں رہا کہ میرا دین میرے حوالے کرو آپ نے کہا اس شخص سے آپ کا زید پر جو دین نکلا میں اس کا زامین ہوں کتنا دین ہے یہ آپ کو پتہ نہیں بس آپ نے ضمانت دے دی کہ زید پر آپ کا جو کچھ نکلایا اس سارے کا میں زامین ہوں اس نے زید کو چھوڑ دیا تو آپ نے بھائی زید کی طرف سے اس شخص کو ضمانت دے دی کہ آپ کا جتنا دین زید پر ثابت ہوا میں اس کا کیا ہوں کفیل ہوں بھائی کفیل ہوں اب بھائی موقع آیا وقت آ گیا لیکن زید نے دین کی ادائیگی نہیں کی وہ جو دائن تھا وہ آپ کے پاس کفیل کے پاس آیا کہ لاؤ بھائی میرا دین کیا کرو میرے حوالے کرو آپ اس نے آپ نے پوچھا کتنا دین ہے اس نے کہا پانچ لاکھ روپے آپ نے کہا نہیں بھائی پانچ لاکھ نہیں ہے دین تو صرف تین لاکھ روپے ہے سمجھ میں آئی بات سمجھ میں آ گئی بھائی تو دین صرف تین لاکھ روپے ہے بھائی قاضی کے پاس آپ کو پکڑ کر لے گیا کہتے ہیں وہ چونکہ ہے مدعی مدعی ہے اور ضابطہ ہے البعین تو والمدائی والا من خان کارا کے ذمے بینا ہے گواہی پیش کرنا اور منکر کے ذمے قسم ہے تو یہاں پر اب وہ ہے مدعی پانچ لاکھ کا اور آپ اس کے منکر ہیں تو لہذا اس کے ذمہ ہے بہینہ پیش کرنا اگر اس نے پانچ لاکھ پر بینا پیش کر دی تو آپ پر وہ پانچ لاکھ لازم ہو جائیں گے بھائی کیا ہو جائیں گے کفیل پر وہ پانچ لاکھ اگر وہ بہینہ پیش نہ کر سکا تو اب کفیل پر قسم آ جائے گی اب کفیل قسم اٹھائے گا کہ قاضی صاحب ولہ میرے علم کے میں زید پر تین لاکھ سے زیادہ دین نہیں تھا زید پر تین لاکھ سے زیادہ دین نہیں ہے بھائی تو اگر یہ قسم اٹھا لیتا ہے تو اب اس کا قول معتبر ہو جائے گا بھائی اس کے ذمہ تو بہینہ تھی پانچ لاکھ پر وہ بہینہ پیش نہیں کر سکا تو اب کس کا قول معتبر؟ منقل یعنی وہ کون ہے یہاں تفیل ہے اس کا قول معتبر ہو جائے گا جتنے کا وہ اعتراف کر رہا ہے لیکن ساتھ اس سے کیا لی جائے گی पड़ी قسم اور یاد رکھنا قسم یہ نہیں لی جائے گی کہ تم قسم اٹھاؤ زید پر تین لاکھ روپے دین ہے نہیں دین تو زید پر ہے تو کثڑی چیز پر آپ قسم نہیں اٹھا سکتے ہاں اپنے علم پر یہاں قسم اٹھائیں گے آپ کو کیا کثڑی طور پر زید پر تین لاکھ روپے دین ہے یہ تو زید کو پتہ ہو سکتا ہے یہ سمجھ میں آئی بات بھائی زید کو یہ جس نے دیے تھے اس کو پتہ ہے آپ تیسرے شخص ہیں ہاں آپ اپنے علم پر قسم اٹھا سکتے ہیں کہ کیا ہے قاضی صاحب میرے علم کے مطابق دین پانچ لاکھ روپے نہیں ہے تین لاکھ سے زیادہ نہیں ہے میرے علم کے مطابق تو اگر آپ نے قسم اٹھا لی تو اب آپ کا قول معتبر ہے بھائی قول معتبر ہے تو کہتے ہیں اذا قفل تو ہی اگر کفیل نے کہا کہ میں کفیل ہوا اس مال کے بدلے لکا علیہ جو آپ کا ہے فلا پر نہیں آپ کا فلاں پر جتنا مال ہے میں اس کا کفیل ہوا فقامت البینہ تو بھی تو قائم ہو گئی بینا اس پر ایک ہزار کی زمین الکفل تو زمین کفیل کیا ہو جائے گا اس ایک ہزار کا ضامین ہو جائے گا وہ علم تقویل بلین تو فلق القول القفیل ہی ہی اور اگر بہینہ قائم نہ ہوئی تو قول جو ہے وہ کفیل ہی کا معتبر ہے مایمینی ہی ساسوس کی سمجھے مقدار مایا تیفو بھی اس مقدار کے اندر جس کا وہ اعتراف کر رہا ہے بھائی تو کفیل کا قول کیوں معتبر کیونکہ وہ اس زیادتی کا منکر ہے تو یہاں پر وہ دعویٰ کر رہے دو لاکھ زیادہ کا اور یہ کفیل اس دو زیادہ کا کیا کر رہا ہے انکار کر رہا ہے مولانا فینا اچھا بھائی آپ تو کتنا کہہ رہے تھے دین کتنا ہے دائن تو کیا کہہ رہا تھا مدائی کیا کہہ رہا ہے دین کتنا ہے اور کفیل کیا کہہ رہا ہے میرے علم کے مطابق تین لاکھ سے زیادہ نہیں ہے تین لاکھ سے زیادہ نہیں کفیل یہ کہہ رہا ہے اور جس شخص آپ نے کس کی طرف سے زمانت دی تھی زید کی طرف سے زید بھی آ موقع پر اس نے کہا قاضی صاحب دین پانچ لاکھ ہی ہے لو بھائی یہ تو الٹا بیچارے کفیل کے گلے پڑ گیا بھائی دین کتنا ہے پانچ لاکھ ہی ہے کہتے ہیں نہیں بھائی زید کے یعنی مقفول ان کے قول کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی بھائی مقفول عنہو کے قول کی طرف توجہ کیونکہ اس وقت وہ خصومت کس کے ساتھ کر رہا ہے بھائی مدعی کفیل کے ساتھ خصومت کر رہا ہے اور جب کا کفیل کے ساتھ ہے تو کفیل کا قول معتبر ہوگا تو جو مقفول عنہ نے اقرار کیا کہ دین کتنا ہے پانچ لاکھ تو یہ اس نے اقرار کیا ہے دین کا اور اقرار اپنے حق میں تو درست ہے کسی غیر کے حق میں اقرار درست <تصفح> لہذا یہ اقرار زید کے اپنے حق میں تو درست ہو جائے گا کفیل کے حق میں درست نہیں ہوگا کفیل کے حق میں لہٰذا کفیل کتنے دے گا تین لاکھ ہی دے گا البتہ معلوم ہوا زید پر دین کتنا ہے اس کے اپنے حق میں تو اقرار ثابت ہو گیا اس معلوم ہوا دین پانچ لاکھ ہی ہے بھائی تو اب دو لاکھ زید کو مزید دینا پڑیں گے بھائی سمجھ میں آگئے معلوم ہوا یہ ادائیگی کرنے سے بھی بڑی نہیں ہوا بھائی یہ مانا پہل مقفول اکثر من کا اور اگر اعتراف کر لیا مقفول عنہ نے اس سے زیادہ کا لنج صدقی تو اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی کفیل پر کفیل پر اس کی تصدیق کفیل کے مقابلے میں اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی مقفلان ہو یاد رکھیے مقفول کے کہنے پر بھی دی مدیون کے کہنے پر بھی دی جا سکتی ہے اس کے کہے بغیر بھی دی جا سکتی ہے ایک شخص نے کو پکڑا ہوا تھا کہ میرے دین ہے تمہارے اوپر وہ دین نکالو آپ گزرے پاس سے آپ سے کسی نے کہا نہیں ہے ضمانت دینے کا آپ خود ہی اپنی طرف سے ضمانت دے دیتے ہیں یہ بھی صحیح اور زیادہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے ضمانت دے دیجیے اور آپ دے دیتے ہیں یہ بھی صحیح تو بغیر مقفول عنہ کے کہے ہوئے بھی ضمانت صحیح اور مقفول عنہ کے کہنے پر بھی ضمانت صحیح لیکن پھر فرق یہ ہے مولانا یاد رکھیے اگر آپ نے ضمانت مقفول عنہ کے کہنے پر دی ہے اور پھر اس نے موقع وقت آ گیا اور اس نے پھر بھی مال ادا نہ کیا آپ کو مال ادا کرنا پڑا تو جو آپ جو مال ادا کر دیں گے تو آپ پھر اصیل پر رجوع کر سکتے ہیں میں نے آپ کے کہنے پر ضمانت دی تھی آپ نے تو پیسے ادا نہیں کیے وہ میرے پاس آ گیا تھا میں نے آپ کی طرف سے کیا کر دیا مال ادا کر دیا اب لاؤ میرا دین میرے حوالے جو میں نے ادائیگی کی کیا میرے حوالے کر دو کیونکہ میں نے آپ کے کہنے پر ضمانت دی تھی سورت سمجھ میں آ تو اس سورت میں کفیل اصل پر کیا کر سکتا ہے رجوع جبکہ اس کے کہنے پر زمانت دی ہو لیکن اگر اس کے کہے بغیر آپ نے خود ہی اپنی طرف سے کیا دے دی, دی تھی ضمانت دے دی, دی تھی تو اس سورت میں اب آپ،, آپ اصیل پر رجوع نہیں کر سکتے اگر ادائیگی کر دیں بھائی آپ نے خود ہی ضمانت دے دی, دی تھی اور وقت بھی آ اور اصیل نے پیسے ادا نہیں کیے اب پیسے آپ نے اپنی جیب سے ادا کر دیے اب آپ زید کے پاس نہیں جا سکتے کہ میں نے کیا کیا ہے تمہاری طرف سے ادائیگی کیا لاؤ میرے پیسے نکالو بھائی تو اب آپ اس سے کیا رجوع نہیں کر سکتے اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ آپ کو پیسے دے ماننا یہ آپ کی طرف سے احسان ہو گیا آپ نے اپنی طرف سے ضمانت دی تھی اپنی طرف سے ادائیگی کی ہے یا آپ کی طرف سے احسان شمار ہوگا اس نے آپ کو نہیں کہا تھا ضمانت دینے کا ادائیگی کرنے کا تو اب آپ اس پر رجوع نہیں کر سکتے ہاں اگر وہ دے دے تو اچھی بات ہے آپ کو بھائی سورج لیکن جبرن نہیں نکالوا سکتے کہ آپ آپ اسے قاضی کے پا جانا چاہتے ہیں نہیں بھائی تو کہتے ہیں وہ تجل کا فالا تو بھی امر مقفول عانہ کا فالت جائز ہے مقفول انہوں کے حکم سے بھی و بھی غیر عمری ہی اور اس کے حکم کے بغیر بھی فن کا فالا بھی عمری ہی رج آبی مایو ادبی آلیہ بس اگر کپیل ہوا تھا اس کے کہنے پر اس کے حکم پر رج آبی مایو ادبی تو رجوع کرے گا اس مال کے ساتھ جو اس نے ادا کیا ہے آلیہ ہی کس پر اس مقفول انہوں پر ان اور اگر کفیل ہوا ہے اس کے حکم کے بغیر نیت رجوع نہیں کر سکتا اس مال کے ساتھ ادا کیا ہے اچھا بھائی کون سی کفال اس میں جوڑ ہو سکتا ہے ادائیگی کی صورت میں اور کون سی میرے جوڑ نہیں ہو سکتا اس کے کہنے پر دی ہے زمانت تو رجوع کر سکتا ہے اس کے کہے بغیر دی ہے تو رجوع اب صورت یہ آئی کہ وقت آ گیا آپ نے زمانت دی تھی کہ ایک مہینے تک یہ زید پیسے ادا کر دے گا اگر اس نے ادا نہ کیے تو پھر میں کیا کروں گا ادا کروں گا مہینہ گزر گیا زید نے پیسے ادا نہیں کیے اب وہ جو مدعی تھا پیسے جو کون ہے جو دائیں جس کا قرضہ ہے وہ آگیا کفیل سے مطالبہ کر رہا ہے کہ لاؤ بھائی میرا دین میرے حوالے کرو وہ اب بار بار آ کر آپ سے مطالبہ کرتا ہے آپ چلے گئے کس کے پاس زید کے پاس کہ لاؤ بھائی پیسے دو میں اب کیا کروں گا آپ کی طرف سے ادائیگی کر دوں گا تو ابھی آپ نے کوئی ادائیگی کفیل نے کوئی ادائیگی کی ہے نہیں جب ادائیگی نہیں کی تو اس سے پہلے افسل سے مطالبہ نہیں کر سکتا جا کر جب تک کفیل اپنی طرف سے ادا نہ کر دے وہ وہیل سے مطالبہ نہیں کر سکتا بھائی ہاں جب یہ ادا کر دے گا تو پھر کیا کر سکتا ہے سے مطالبہ کر سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں اَن مطالبہ کرے مکفول کی کیا کر دے ادا کر دے لو زم بل مال کا نا لہو لازم ہو آپ نے پڑھا ہے اگر مجمون دائن کو ادائیگی نہ کرے تو دائن کیا کر سکتا ہے اس کے ساتھ ملازمت اختیار کر سکتا ہے یعنی اس کے پیچھے پڑ جائے کیا کرے جہاں جہاں جاتا ہے اس کے پیچھے جا رہا ہے لاؤ بھائی میرا دین میرے حوالے کرو لاؤ بھائی میرا دین کیا کرو میرے حوالے کرو اس کے پیچھے پڑ سکتا ہے بھائی تو یہاں پر بھی کفیل نے بھی ضمانت دی ہے تو آپ وہ جو دائن ہے وہ کفیل کے پیچھے پڑ گیا بھائی وہ جدھر جا رہا ہے بھائی اس کے پیچھے پیچھے اللہ میرے پیسے نکالو پیسے کیوں نہیں دے رہے آپ بھائی تو کفیل کے ساتھ لازم ہو گیا اور کفیل کو یہ جو نقصان ہوا یہ کس کی وجہ سے ہوا ہے یہ جو آدمی اس کے پیچھے پڑ گیا وہ جس کی طرف سے اس نے زمانت دی تھی تو کفیل اس کے پیچھے پڑ جائے کیا کرے جلدی ادا کرو بھائی دیکھو میرے پیچھے پڑ گیا دن رات میرے پیچھے پڑا رہتا ہے بالکل چھوڑ ہی نہیں رہا بھائی تو کفیل کے ساتھ اگر دائن کیا ہو جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے تو پھر کفیل بھی کیا کر سکتا ہے مجیون کے اس کے ساتھ لازم ہو سکتا ہے تو کہتے ہیں اگر لازم ہو جائے مال کے ساتھ کان الازم مقفلا تو اس کو, اس کو حق ہے کپیل کو حق ہے کہ مقفول ہو جائے مقفولان مقفول ہو کے ساتھ یعنی اس کے پیچھے پڑ جائے فین لوز یہاں جمع کر لو فین لوز ما مال بس اگر اس کے پیچھے پڑا جائے مال پر کان الہو این لازم المقولان ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پیچھے پڑ جائے مقفول یہاں تک کہ اسے کیا کر دے چھڑوا دے یہاں تک کہ اسے چھڑوا دے وہ سورت ہے مسئلہ یہ بھائی آپ نے کس کی طرف سے ضمانت دی تھی زید کی طرف سے زید کی طرف سے تو وہ جو دائن تھا اس نے زید کو معاف کر دیا کہ میری طرف سے قرضہ آپ کو معاف ہے زید نے اس کو ادائیگی کر دی جب زید کو اس نے مع کر دیا تو زید بری ہوا جب زید بری ہو جائے گا تو کفل بھی ہو جائے گا بری یا زید نے ادائیگی کر دی تو بھی زید بری ہو گیا جب زید بری ہوا تو کفیل بھی کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا سورج سمجھ میں آ گئی تو مانا یہ ہے کہ جب دائن اصیل کو بری کرے گا تو کفیل بھی خود بخود کیا ہو جائے گا بری لیکن اس کا عقت کر لو دائن کفیل کو بری کرتا ہے تو کہتے ہیں اس صورت میں افصیل بری نہیں ہوگا بھائی آپ نے زمانت دی تھی زید کی طرف سے تو مقفول لہو آپ کو آ کر کہتا ہے بھائی آپ میری طرف سے بری ہیں کفالت سے میں آپ سے آ کر مطالبہ نہیں کروں گا تو لہذا اب کفیل بری ہوا لیکن کیا کفیل کے بری ہونے سے اصل بھی بری ہو جائے گا نہیں بھائی سمجھ کفیل کو صرف مطالبے سے بری کیا ہے اصل دین تو کس پر ہے زید پر ہے تو وہ بری نہیں ہے اس سے مطالبہ ہوگا بھائی وہرا طالب المقفن ہو یا جب بری کر دیا طالب نے یعنی مطالبہ کرنے والے نے کس کو بری کر دیا المقفلہ ہو جس کو جاتا. مقفول یعنی جس کی طرف سے ضامین ہوا تھا کوئی اوست اس سے کیا کر دیا بین کو وصول کر لیا بری الکیلو کفیل کیا ہو جائے گا بری ہو جائے گا و ان ابر الکیلا اور اگر مطالبہ کرنے والے نے کفیل کو بری کر دیا لم یبر المقفول عنه تو مقفول انہوں بری نہیں ہوگا جزو طالب البراط مین الفالت شرطین اور کفالت سے براعت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز نہیں کفالت سے براعت کو شرط کے ساتھ معلق کرنا جائز نہیں مسن بے شرط لگاتا ہے اگر کل عمر آیا تو اے زامین صاحب آپ ضمانت سے کیا ہیں بری یہ کون آ کر کہتا ہے مطالبہ دنبار دنبار کرنے والا جس کا جس کا دین ہے والا مولانا تو کہتے ہیں بھائی یہ جو کفالت سے برآت ہے اس کو شرط کے ساتھ معلق کرنا صحیح نہیں ہے دوسرا فال بھی ہے اس میں دو روایتیں ہیں بعض علماء فرماتے ہیں کہ درست ہے مولانا جیسے کفالت کے اندر مناسب شرط درست تھی اوپر آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا کفالت नहीं। کو کیا کرنا معلق کرنا کسی مناسب شرط کے ساتھ وہ درست ہے اسی طرح کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے درست ہے لیکن شرط مناسب ہونی چاہیے کوئی مناسب شرط بھائی اگر مناسب نہیں تو پھر وہ, پھر وہ بھی فرماتے ہیں کہ درست نہیں مناسب شرط لگائی مثلاً بھائی اگر آپ نے कर کر دی تو آپ کفالت سے کیا ہیں بری ہیں یہ یہ کہا کہ اگر آپ نے آدھے پیسے ادا کر دیے کفیل صاحب تو آپ کیا ہیں کفالت سے آپ نے تو پورے مال کی کفالت کی تھی لیکن اگر آپ آدھے بھی ادا کر دیں تو میں آپ کو کفالت سے کیا کر دوں گا بری کر دوں گا یہ مناسب شخص ہے پھر ٹھیک ہے بھائی تو یہاں میں نے آپ کو بتلایا بھائی دو روایتیں ہیں بھائی ایک روایت کے مطابق براعت کی تعلیق صحیح ہے براعت من القفالت جو ہے کفالت سے بری کرنے کو معلق کرنا کسی شرط کے ساتھ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ یہ صحیح ہے اور ایک روایت میں آیا ہے کہ یہ صحیح ہی نہیں ہے بھائی تو یہ جو متن آیا اس کو آپ دونوں صورتوں پر محمول کر سکتے ہیں تو ایک روایت کیا تھی صحیح نہیں, صحیح ملنے نہیں ملنے ہے صحیح ملنے تو ملنے یہاں بھی یہی ہے ولازو طالق البراط مین الکفالتی بھی شرطین اور جائز نہیں ہے کفالت سے برات کو معلق کرنا کسی شرط سے سمجھ میں آیا بھائی اور دوسری روایت کیا تھی کہ کفالت صحیح, ملنے صحیح ملنے ہے لیکن میں نے بتلایا کہ کوئی شرط کیسی ہونی چاہیے کوئی مناسب شرط ہونی چاہیے غیر مناسب نہیں ہونی چاہیے تو پھر اس کلام کا معنی یہ کہ صحیح نہیں ہے کفالت سے براعت کو معلق کرنا جائز نہیں ہے بشرطین کسی شرط غیر مناسب سے یہاں شرط سے پھر کیا مراد لے لیں گے ورنہ اگر مناسب ہو تو پھر اس صورت میں صحیح ہے سکتے ہیں اور جائز نی کفالت <تصفح> برات کو معلق کرنا بھی کسی شرط کے ساتھ اور ہر ایسا حق کہ ممکن نہ ہو سکنا سے سے فالت کفالت بھی صحیح مم. نہیں جیسے کہ حدود اور بات تو اوپر گزر چکی ہے مم. کہتے ہیں بھائی وہ نہیں وہ اور بات تھی یہ اور بات ہے وہ تھا حدود اور کفالت کی یہاں حد پر کفالت کر رہا ہے یا سات پر کفالت کر رہا ہے وہاں تو کیا تھا نقص پر کفالت تھی کہ میں اس شخص کو کیا کروں گا قاضی کے پاس حاضر کروں گا اس کے حاضر کرنے پر کفالت تھی نقص پر اور یہاں پر خط پر کفالت ہے پر کہ میں اسے کیا کروں گا یہ قاضی کے مجلس میں آئے گا آ جائے گا بھائی میں ضامن ہوں اگر یہ حاضر نہ ہوا تو مجھ سے ساتھ لے لینا مجھ پہ حد جاری کر دینا تو درست نہیں ہے والا نا اس لیے کہ حد تو آئے گی جب وہ جرم پایا جائے والا نا اور جرم جب پایا جائے گا تو جس نے جرم کیا اسی پر حد جاری ہو سکتی ہے کسی اور پر حد جاری کرنا درست نہیں ہے یا ساس اگر ثابت ہوتا ہے تو اسی شخص سے ساتھ لیا جائے گا جس نے قتل کیا ہے اس کے کفیل سے اخساس نہیں لیا جا سکتا لہذا جو چیزیں کفیل سے وصول کرنا ممکن نہیں وہاں پر کفالت بھی صحیح محمد نہیں. محمد نہیں صورت سمجھ میں آ گئی یہ مانحق اللہ کفیل اور ہر ایسا ہے کہ ممکن ہے اس کو وصول کرنا کفیل سے لا تل کفالت بھی تو اس پر کفالت بھی صحیح نہیں کل حدود جیسے کہ حدود اور اگر کوئی کفیل ہوا مشترک کی طرف سے کفالت صحیح ہے اور اگر بائی کی طرف سے کفیل ہوا نبی اے پت سے کفالت صحیح نہیں یہ کفالت صحیح نہیں یاد رکھیے سمن پر کفالت صحیح ہے سمن پر کیا ہے کفالت کیونکہ یہ دینک صحیح ہے ہمارا نام اور ہر آپ نے میرے سے ایک چیز خریدی تو آپ نے اس کے سمن مجھے ادا کرنے ہیں یا نہیں کرنے اور وہ سمن کبھی آپ سے ختم ہو سکتے ہیں بغیر ادائیگی یا بغیر میرے معاف کیے نہیں تو یہ دینک صحیح ہے دھیان اس میں کفالت سے اور, اور مبیع میں کفالت صحیح نہیں ہے مولانا اس لیے کہ مبیع کا زمان تو بائے پر نہیں آتا تو کفیل پر کیسے آ سکتا ہے آپ نے پڑھا ہی نہیں پڑا بے کے بعد میں اگر سمن ہلاک ہو تو بہ ختم نہیں ہوتی لیکن اگر مبیع قبل القبر ہلاک ہو جائے تو بے کیا ہو جائے کرتی ہے میں نے آپ کو ایک گاڑی بیچی پانچ لاکھ روپے میں ابھی آپ نے گاڑی پر قبضہ نہیں کیا تھا کہ وہ گاڑی میرے پاس سے چوری ہو گئی ہلاک ہو گئی تو بے کیا ہو جائے گی ختم ہو جائے گی مجھ پر کوئی مبیے کا زمان آیا نہیں تو مبیعہ کا زمان جب بہ پر نہیں آتا تو وہ کفیر پر تو پھر بطری پہ اولا نہیں آئے گا لہذا اس میں صحیح نہیں زمانت اچھا تفصیل مسئلہ یہ ہے یاد رکھنا مبیے پر ضمانت صحیح ہے یعنی ایک آدمی دوسرے کو ضمانت دیتا ہے کہ بھائی یہ مبیعہ آپ کیا کرے گا یہ مبیا آپ کے حوالے کرے گا میں ضمانت دیتا ہوں یہ کفالت صحیح ہے لیکن اس میں نہیں آئے گی زمان نہیں آئے گا مثلا اگر مبیا کیا ہوا قبضے سے پہلے اس کے پاس ہلاک ہو گیا جب مبیا ہلاک ہو جائے پھر تو بے ختم ہو جاتی ہے تو پھر بائیں پر بھی زمان نہیں جب بائیں پر زمان نہیں ہے تو پھر تو کفیل پر بھی زمان نہیں تو کفالت تو صحیح ہے لیکن پھر اس میں اگر وہ مبیا ہلاک ہو جائے تو اس صورت میں کفیل پر زمان کوئی نہیں تو صاحب کتاب دراصل یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ مبیع کی مادیت پر قیمت پر ضمانت صحیح نہیں ہے مسلم یہ زمانت ہے نا اگر مدیہ ہلاک ہو گیا تو میں کیا کروں گا آپ کو اس کی قیمت دے دوں گا یہ کفالت صحیح نہیں ہے ویسے مدیے پر کفالت لیکن اس میں زمان آئے گا پھر نہیں زمان نہیں آئے گا تو مراد صاحب خزوری کی کون سی کفالت ہے مبیع کی قیمت پر اگر مبیع کیا ہو گیا ہلاک ہو گیا تو میں تمہیں کیا کروں گا اس کی قیمت دے دوں گا بھائی وہ قیمت تو بائے پر نہیں آتی تو اس پر کہاں سے آ جائے تو کہتے ہیں وہ فلا انل مشتری بل سمن اجازت اور جب کپیل ہوا مشتری کی طرف سے پر جازت یہ جائز ہے اس لیے کیونکہ یہ دہنے صحیح ہے وہ ان تک فلا انل بائی بل اور اگر کپیل و بائی کی طرف سے مبیع پر لمتا سکھا تو یہ صحیح نہیں مسئلہ آپ نے پڑھ لیا کہ سمن پر کفالت تو صحیح ہے لیکن مدیے پر کفالت صحیح نہیں میں نے بتلا کہ مدیے پر بھی کفالت صحیح ہے کہ میں, بھئی, میں زامن ہوں یہ بھائی میں حوالے کرے گا لیکن اگر مبیا کیا ہو گیا بائے کے پاس ہی ہلاک تو بائیں پر زمان نہیں آتا بلکہ بے کیا ہو جاتی ہے فسخ تو کفیس م... پر بھی کوئی زمان نہیں ہے تو مراد کیا ہے متن میں کہ مبیا کی قیمت کا ضامین ہونا کہ یہ مبیا کے حوالے کرے گا اگر اس نے حوالے نہ کیا تو میں اس کی قیمت کا ضامین ہوں بھائی مبیے کی قیمت کا ضامین تو بائے نہیں ہوتا تو کفیل بھی اس کی قیمت کا ضامین نہیں ہوگا <تصف> <تصف> یاد رکھنا جو چیز مضمون بھی نقسی ہی ہو اس پہ تو کفالت صحیح ہے اور جو چیز مضمون بی ہی ہو اس کی کفالت صحیح نہیں کیا ضابطہ یاد رکھنا ہے آپ نے مزمون جو چیز مضمون بے نفسی ہو وہاں پر کفالت صحیح ہے اور جو چیز مضمون بھی, بھی نفسی ہی نہ ہو بلکہ مضمون بھی ہی ہو وہاں کفالت بھی صحیح بھائی مضمون بھی نفسی جی ہی کا کیا مانا مضمون بغیر ہی کا کیا مانا مضمون بنفسی ہی کا معنی یہ ہے کہ اس چیز کی ہلاکت کی صورت میں اسی کا زمان آتا ہو <تصفح> وہ چیز مضمون ہے بینفسی اپنے نفس کے ساتھ یعنی زمان اسی کا وہی چیز آتی ہے کیا آتی ہے <تصفح> <تصفح> <تصفح> وہی چیز زمان کے طور پر آتی ہے <تصفح> اور مضمون بھی گئی رہا ہونے کا کیا معنی کہ زمان میں وہی چیز نہیں آتی تو جو چیز مضمون بھی نفس ہی ہوگی وہاں کفالت صحیح جو چیز مضمون بھی نفس ہی نہیں ہوگی وہاں کفالت بھی صحیح بھائی ہمیں کیا کس چیز،, چیز کا اپنا زمان آ رہا ہے بھائی مضمون بھی نفس ہی ہونے کا معنی یہ ہے کہ زمان کے طور پر اسی چیز کا مثل دینا پڑے یا اس کی قیمت دینا پڑے کیا نقص کیا کرنی پڑے وہ چیز ہلاک ہو جائے تو اس کی صورت میں وہی چیز دینی پڑے یا اس کا قیمت بھی تو اسی چیز کے مثل ہے صورتاں تو اس کے مثل نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے کیا ہے جیسی ہے بھائی سمجھ میں آئی بات تو جہاں پر کسی چیز کی ہلاکت کی صورت میں اس کی قیمت یا اس کا مثل دینا پڑتا ہو وہ معلومہ مضمون بے ہی ہے اور جہاں پر کسی چیز کی ہلاکت کی صورت میں اس کا مثل یا اس کی قیمت نہ دینا پڑتی ہو معلوم ہو وہ مضمون بھی نفسی ہی نہیں دیکھو اب مثالوں سے بات اور باتیں ہو جائے گی دیکھو بیع فاسد کی ایک آدمی نے دوسرے کے ساتھ اور بیع فاسد کے اندر آپ نے پڑھا ہے مشتری مبیع کا مالک بن جاتا ہے جب وہ اس پر کیا کر لے قبضہ کر لے اب مشتری نے مبیے پر قبضہ کر لیا اور اس بے کو تو توڑنا واجب ہے مشتری کو کیا کرنا چاہیے یہ مبیا واپس لوٹا دینا چاہیے لیکن یہ مبیا اس کے پاس ہلاک ہو گیا اب اسے کیا دینے پڑیں گے سمن دے گا یا قیمت دے گا بے فاسد میں کیا دیا کرتے ہیں قیمت, قیمت, قیمت دیتے ہیں سمنہ نہیں تو قیمت تو قیمت دینا پڑی بے فاسد میں مبیے کے ہلاک ہونے کی صورت میں دیکھا زمان آیا مولانا اور زمان کیا آیا ملان. اسی کا مثل یا قیمت آئی یا کوئی اور چیز آئی قیمت آئی. قیمت آ گئی تو قیمت بھی تو اس کا مثل ہے قیمت بھی تو کیا ہے صورتاں تو نہیں لیکن معنی کے اعتبار سے اسی چیز جیسی کی ہوتی ہے قیمت بھی سمجھ میں تو مانوی اعتبار سے اس کا مثال آ گیا تو معلوم ہوا یہ جو مدیات نا طے فاسد کے ساتھ یہ مضمون بھی نفتی ہی ہے یہ اپنا ہی کیا ہوتا ہے زمان اسی چیز کا آتا ہے یعنی اس یہ کیا دینا پڑتی ہے اگر وہ قیمت والی چیزوں میں سے تو قیمت دینا پڑتی ہے صورت سمجھ میں آگے بھائی آسان لفظوں میں یوں کہ جس چیز کا زمان قیمت کے ساتھ آئے وہ کیا ہے مضمون بھی نفسی ہی ہے یعنی وہ زمان میں وہی چیز آ رہی ہے کیونکہ قیمت کی دراصل کیا ہے وہی وہ چیز ہے اسی کا مثل ہے اور اگر زمان کے طور پر قیمت نہ ہے کوئی اور چیز ہے تو وہ چیز کیا ہے دراصل مضمون بھی گئی ہی ہے مضمون بھی گئی رہی ہے مثلاً دیکھو آپ نے مجھ سے گاڑی خریدی ہم دونوں میں طے ہوا پانچ لاکھ روپے اس کے سمندے پانچ لاکھ روپے اب میں نے گاڑی آپ کے حوالے کر دی گاڑی کیا کیا آپ نے شرط لگائی تھی خیار شرط تین دن تک مجھے اختیار ہے میں بیک و فسخ کرنا چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں بیک و فسخ है. گاڑی آپ کے پاس ہے مبیہ آپ کے پاس ہے گاڑی آپ کے پاس ہلاک ہو گئی تین دن میں تو اب آپ کا زمان آئے گا یا نہیں آپ کو زمان دینا پڑے گا یا نہیں دینا پڑے گا है. اور کیا دیں گے مجھے آپ سمن دیں گے کیا دیں گے کیونکہ میرے اور آپ کے درمیان کیا ہوا تھا آکد ہوا تھا لہذا اب آپ کو سمند دینے پڑیں گے تو یہ مبیا مضمون ہوا اور مضمون بینفسی ہوا یا مضمون بغیر ہوا بے نفسی نہیں سمند تو کچھ بھی طے ہو سکتے ہیں ہو سکتا ہے گاڑی دس لاکھ کی ہو مجھے جلدی بیچنے کی ضرورت ہے مجھے جلدی پیسے چاہیے میں پانچ لاکھ میں آپ کو دے دیتا ہوں تو سمن ہمیشہ قیمت کے برابر ہوتے ہیں نہیں تو کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں جو آپ اس میں طے ہو جائیں لہٰذا معلوم ہو مبیا جب ہلاک ہو جاتا ہے تو کیا زمانہ آیا کرتا ہے سمن آتے ہیں تو یہ معلوم ہو مضمون بن نفسی ہی ہے یا مضمون بھی سمن ہے, ہے مضمون بن نفسی ہی, ہی ہوا یا مضمون بھی غیر, بی غیر ہی, ہی ہوا مضمون لہٰذا اس, کے اس پر کفالت صحیح اسی طرح کس اس اس کے بار رہن رکھوایا رہن भाई آپ سے میں نے آپ کا دین دینا ہے آپ نے مجھ سے رہن مانگا میں نے آپ کے پاس اپنی گاڑی کو دورہ رہن کے رکھوا دی گاڑی تو رہن کے طور پر رکھوائی لیکن میں نے آپ سے کہا مجھے کفیل حوالے کرو زمانت دیکھ کے جب میں تمہارا دین ادا کر دوں گا تو تم میری گاڑی مجھے دے دو گے میں نے آپ سے کفیل مانگا نہیں مولانا یہاں کفالت صحیح نہیں اس لیے کہ رہن مضمون بھی ہی نہیں رہن دین اور قیمت میں سے جو عقل ہو تو قیمت آئی ہے دونوں میں سے جو عقل ہوا وہ آیا جو عقل ہوا وہ آیا تو معلوم ہو یہ بھی مضمون بھی نفسی ہی نہیں ہے بلکہ مضمون بھی رہی ہے بس یہ ضابطہ یاد رکھنا کہ جو چیز مضمون بھی نفسی ہی ہو وہاں کا فالت صحیح ہے اور جو چیز مضمون بھی نفسی ہی نہ ہو وہاں کا فالت صحیح مم. اب ایک مثال آپ بتائیے میری ایک گاڑی ایک آدمی اٹھا کر لے گیا چھین کر لے گیا غصب کر لی بھائی کوئی شخص مجھے زمانت دیتا ہے کہ میں جامین ہوں جس سے گاڑی میں آپ کو لے کر دوں گا تو یہ کفالت صحیح ہے یا کفالت صحیح نہیں بھائی جو چیز غصب کی ہے یا اگر وہ چیز اس واسی کے پاس ہلاک ہو جائے تو اس پہ زمان آتا ہے یا نہیں آتا اور کیا آتا ہے اسی چیز کی قیمت آتی ہے تو معلوم ہوا یہ چیز کیا ہے مضمون یہ مضمون بن افسی ہی ہے لہذا اس پر کفالت درست ہوگی یا درست نہیں ہوگی جو چیز میں مضمون بن افسی ہی ہو وہاں کفالت صحیح جو چیز میں مضمون بن افسی نہ ہو وہاں کفالت بھی صحیح لہذا مبیہ اور رہن اس کے اندر کفالت صحیح نہیں لیکن وہ مدیا جو بے فاسز کے ساتھ بیچا گیا ہو یا اسی طرح اگر کوئی چیز غصب کی گئی ہو یہاں پر کفالت صحیح ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں کیا ہیں مضمون بھی نفسی ہی ہیں بھائی تو آگے دیکھیے کہتے ہیں وہ منی جاب انکانت بھی آئی نہیں لمتا سے ہلکا پالا تو بل حملی و انکانت بھی جا کا صورت مسئلہ یہ بھائی صورت مسئلہ یہ میں نے آپ سے آپ کا گدھا کرائے پر لیا ہم دونوں میں آقد ہوا بھائی میں نے کہا میں نے اس گدے پر یہ قریب ہی اسلام آباد تک جانا ہے تو آپ یہ مجھے کرائے پر دے دیں آپ نے کہا ہاں بھائی کل صبح میں گدا لے کر آ جاؤں گا آپ سفر پر روانہ ہو جانا بھائی میں نے کہا بھائی تمہارا کوئی پتہ نہیں ہے مجھے کوئی کفیل دو کوئی زامین دو کہ تم کیا کرو گے کل اپنا گدا لے کر آؤ گے بھائی آپ نے مجھے زید سامنے میرے پیش کر دیا زید نے کہا میں ضمانت دیتا ہوں کس بات کی کہ یہ کیا کرے گا کل اسی گدے پر آپ کو کیا کرے گا آپ کو اسلام آباد پہنچائے گا بھائی اسی گدے پر معین کر دیا گدے کو تو معین گدے پر کفالت صحیح نہیں اس لیے کہ وہ گدھا تو کس کا ہے مقفول عنہ کا ہے اور اگر وہ کل نہ لے کر آیا تو گدھا تو اس کا ہے تو کفیل اس کے حاضر کرنے پر قادر ہے اس کے لانے اور سپرد کرنے پر قادر ہی تو لہذا معین جانور پر بربرداری کے لیے کفالت صحیح نہیں لیکن اگر غیر معین ہو پھر صحیح ہے آپ سے میں نے کفیل طلب کیا تو زید نے آ کر کفالت کی کہ اگر یہ اپنا گدا نہ لے کر آیا تو پھر میں بندوبست کر دوں گا بھائی میں اپنا گدا لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو جاؤں گا آپ اس پر کیا کر لیں نا سفر کر تو اب یہ غیر معین کے اندر کفالت سے کیونکہ یہ وہ قادر ہے کوئی بھی گزا کہیں سے بندوبست کر کے پیش کر سکتا ہے سمجھ میں تو کوئی جانور سواری کا ہو یا آج کل گاڑیاں وغیرہ ہیں وہ سب اسی طرح ہیں وہ للحملی اور جس نے اجرت پر لیا کسی جانور کو للحملی بار برداری کے لیے یعنی بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ کوئی سامان لے کر جانا ہے فین بھی آئی نہیں اگر وہ کوئی معین جانور تھا لم تل کفالت بل تو کفالت بالحمل صحیح نہیں کہ اسی جانور پر مگر اسی ٹرک پر آپ کا سامان ہم کہاں پہنچائیں گے کل صبح اسلام آباد ہم میں ضمانت دیتا ہوں کفیل کہہ رہا ہے بھائی یہ ٹرک تو ہے میں فون آن ہو اگر وہ نہ آیا تو تم قادر ہو اس کو لانے پر جب نہیں بھائی لہذا یہ کفالت صحیح نہیں وہ انکانت بھی غیرآل کفالتوں اور اگر وہ جانور کیا تھا غیر معین تھا پھر کفالت صحیح ہے اب مولانا وہ مقفول آن وہ اپنا ٹرک نہیں بھی لاتا تو کفیل سے میں مطالبہ کروں گا تو وہ کیا کر سکتا ہے کہیں سے کوئی کسی دوسرے ٹرک کا بندوبست کر سکتا ہے قبول الہوفی مجلس الْعَقْدِ। اور کفالت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ مقفول لہو اس کو قبول کرے کس کے اندر مجلس ہے آخ میں نے بتایا کفالت کے لیے ضروری ہے کہ جس کو ضمانت دی جا رہی ہے وہ کیا کر لے اسے مجلس عقد میں قبول کر لے پھر اب آپ زامین بن جائیں گے بھائی اب وہ آپ کے پیچھے بھی پڑ جائے گا بعد میں آپ نے گھر بیٹھے ویسی کسی سے کہہ دیا زید کے مال کی میں کیا دیتا ہوں ضمانت دیتا ہوں تو آپ مانا آپ زمین نہیں بنے کیونکہ مقفول لہن وہاں تھا ہی تو قبول کہاں سے کرتا آپ کی ضمانت کو سمجھا ہے تو اب وہ آپ کے پیچھے پڑ جاتا ہے بھائی مجھے خبر ملی ہے کہ تم نے گھر میں ضمانت دی تھی اس بات کی نہیں بھائی نہیں اسی مجلس میں اس کا قبول کرنا ضروری ہے تو کہتے ہیں کہ کفالت صحیح نہیں ہے مگر یہ کہ مقفل لہو قبول کر لے اس کو مجلس عقد اللہ مگر ایک مسئلے کے اندر وہیا اور وہ یہ مسئلہ ہے کہ یقول ہی ایک شخص مرض الموت میں گرفتار ہو گیا مرنے والا ہے بہت بیمار ہو گیا اس حالت میں وہ اپنے والد سے مثلاً اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ میرے اوپر جتنے دیون ہیں تم انساروں کے ضامن ہو جاؤ زمانت دے دو تم کیا ہو جاؤ ان کے زامن ہو جاؤ بیٹا کہتا ہے ہاں میں جامن ہو گیا تو اب یہاں پر دیکھو بھائی جن لوگوں کا دین ہے ان کا ذکر ہی نہیں کیا کون کون ہیں اور وہ حاضر بھی نہیں ہے پھر بھی کفالت صحیح ہو جائے گی حالانکہ مقفول لہو کا اس مجلس میں قبول کرنا ضروری لیکن یہاں پر ضروری بھی نہیں کیونکہ کون کہہ رہا ہے مریض ہے مرض موت میں ہے بھائی تو یہ صحیح کہتے ہیں یہاں کیوں صحیح کہتے ہیں در اصل دیکھا جائے یہ تو کفالت ہے یہ تو وسیعت کر رہا ہے یہ کیا کر رہا ہے <سلام> وسیع ہے <سلام> لہذا اس لیے یہ صحیح ہو جائے گی بھائی تو کہتے ہیں وہی وہ اور وہ یہ صورت ہے ہمارا نہ کیا کولن مریض کے کہ کہے مریض اپنے وارث سے تک فلان دین تو کفیل ہو جا میری طرف سے وہ جو مجھ پر ہے دین میں سے فالی پس اس کا کفیل ہو گیا مہاغبرمای باوجود قرب خواہوں کی غیر موجودگی کے مہاغ بتلغرای باوجود قرب خواہوں کی غیر موجودگی کے ان کے غائب ہوتے ہوئے پھر بھی صحیح جہاز کیا ہے یہ جائز ہے اگر وہ کفیل ہوا صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا کہ کفالت درست نہیں ہے مگر یہ کہ مقفول لہو بھی اس کو قبول کرے کس کے اندر مجلس حاقت ہی کے اندر قبول کر لے مگر ایک مسئلے کے اندر بھائی مقفول لہو موجود نہ ہو پھر بھی کفالت صحیح ہو جائے گی اور وہ یہ کہ مریض اپنے وارث سے کہتا ہے مثلا اپنے بیٹے سے کہتا ہے علیہ من دین تو کفیل ہو جا میری طرف سے وہ جو مجھ پر ہے دین پتا تو اس کا کفیل ہو گیا ما غیبت ماں اجازت باوجود کر کی غیر موجودگی کے ان کے غائب ہونے کے تو یہ جائز ہے اس لیے کہ یہ دراصل یہ تو وسیعت ہے مولانا یہ کیا ہے غیو مریض اپنے وارث کو وسیعت کر رہا ہے کہ میری طرف سے میرا دین ادا کر دینا تو چونکہ یہ وصیت ہوئی لہذا یہ جائز ہے اب خرفہ موجود نہیں پھر بھی یہاں پر یہ کفالت شریف ہی مسالا یہ میں اور زید مل کر ایک چیز خریدنے شریک ہیں بھائی میں کیا ہوئے شریک. شریک. ہم دونوں نے مل کر ایک غلام خریدا ہے مثلا ہم دونوں نے مل کر ایک غلام ہزار درہم میں خرید لیا ہزار درہم میں اور ہم دونوں میں سے ہر ایک دوسرے کا کفیل بن گیا کیا بن گیا کفیل بن گیا بھائی کفیل بن گیا کہ زید کیا کرے گا دین کو ادا کرے گا اگر اس نے ادا نہ کیا تو میں ادا کر دوں گا اور زید میری طرف سے کفیل بن گیا کہ اگر اس نے دین کو ادا نہ کیا تو میں اس کی طرف سے کفیل ہوں جامن ہوں مجھ سے دین وصول کر لینا سمجھ میں آیا بھائی جب غلام خریدا تو ہم دونوں پر اس کے سمن لازم ہوئے یا نہیں ہوئے تو وہ ہم دونوں پر دین ہے ہم دونوں پر دین ہے اور اس دین کے اندر ہم دونوں ایک دوسرے کے کفیل بھی بن گئے کیا بن گئے زید میرا کفیل بن گیا اور میں زید کا کفیل بن گیا تو یاد رکھنا اس صورت کے اندر بھائی دین کل کتنا ہے ایک ہزار آپ یہاں پر دونوں سے ہزار ہزار کا پورے کا مطالبہ ہو سکتا ہے بھائی مدیون دائن کیا کر سکتا ہے میرے پاس بھی آ کر کہہ سکتا ہے بھائی غلام کے ہزار درہم ادا کرو وہ زید کے پاس بھی جا کر کہہ سکتا ہے کہ غلام کے کیا کرو ہزار درہم ادا کرو لیکن یاد رکھنا یہ جو ہم ادائیگی کریں گے ہم نے غلام کتنے کا خریدا ہزار درہم کا تو ہزار میں سے پانچ سو درہم کس پر آ گئے زید پر اور پانچ سو ہی میرے پر آ گئے یہ پانچ سو ہے اسفالت ہم دونوں پر ہونے کے اعتبار سے کتنا کتنا پانچ پانچ سو اور پھر ہم نے ایک دوسرے کی ضمانت بھی دے دی میں نے اس دین کی ضمانت دے دی جو زید پر تھا وہ بھی پانچ سو تھا تو پانچ سو ہے میرے اوپر اسالتن اور پانچ سو ہے میرے اوپر بطور کفالت کے اور زید نے جو میرے اوپر پانچ سو تھے ان کی کیا کر لی کفالت کر لی تو پانچ سے ہوئے زید پر اسفالت کے اعتبار سے اور پانچ سے ہوئے اس پر کفالت کے اعتبار سے بھائی لہذا دونوں سے پورے پورے ہزار کا مطالبہ ہو سکتا ہے لیکن دونوں میں سے جو اگر ادائیگی کرتا ہے جو بھی ادائیگی کرے گا آپ اس پر زید پر بھی کچھ مال بطور اسالت کے ہے کچھ مال بطور کفالت کے میرے اوپر بھی پانچ سو بطور اسالت کے ہیں اور پانچ سو بطور کفالت کے تو میں جو بھی ادائیگی کروں گا اس کا اسالت کے طور پر ہونا اولا ہے بمقابلہ ہے کفالت کے بھئی میں جو بھی پیسے ادا کر رہا ہوں جو بھی دراہم ادا کر رہا ہوں اس میں دو استعمال آ ہو سکتا ہے یہ دراہم میں کس طور پر ادا کر رہا ہوں euh. اصالت کے طور پر ہو سکتا ہے میں یہ درہم کس طریقے پر ادا کر رہا ہوں کفالت لیکن کا اصالت اولا ہے کفالت سے لہذا جب وہ ادائیگی کرے گا اور ابھی اس پر اسالتاً دین ہے تو وہ ساری کس پہ شمار, شمار ہوگی اسالت کے طریقے پر شمار ہوگی اصالت کے طریقے پر شمار ہوگی اور تو لہذا جب اسفالت کے طریقے پر شمار ہے تو میں دوسرے شخص پر رجوع نہیں کر سکتا وہ بھی جو ادائیگی کرے گا مجھ پر رجوع نہیں کر سکتا بھائی اللہ یہ کہ ہم نصب سے زائد ادا کر دیں کیا کر دیں نصب سے زائد ادا کر دیں تو نصب تو تھا ہمارے اوپر بطور افالت کے اس میں جو ادائیگی کریں گے اس میں کوئی بھی ایک دوسرے پر رجوع نہیں کر سکتا میں مثلا سو درہم ادا کر دوں تو میں یہ نہیں کر سکتا کہ زید کے پاس جاؤں کہ لاؤ بھائی سو میں نے ادا کر دیے پچاس تمہاری طرف سے اور پچاس میری طرف سے ہیں لاؤ مجھے وہ پچاس درہم دے دو میں دو سو ادا کر دوں پھر بھی میں زید پر رجوع نہیں کر سکتا کہ یہ میں نے پیسے ادا کیے ہیں دو سو اور تم پہ بھی پیسے برابر آ رہے تھے تو سو میری طرف سے ہو گئے سو تمہاری طرف سے نہیں کر سکتا میں رجوع اس لیے کہ یہ جو میں جو بھی ادائیگی کر رہا ہوں اس میں دو استعمال آ رہے تھے ایک استعمال کیا تھا یہ ادائیگی بطور حالت کے یعنی بطور اصیل کے ہے اور ایک یہ استعمال آ رہا تھا کہ یہ اعتبار گفیل کے ہے لیکن ان دونوں میں سے اولا کیا ہے کہ ادائیگی کس طور پر ہو اصیل کے طور پر ہونا اولا تھا لہذا میں جو بھی ادائیگی کروں گا وہ بتا رہے ہوگی یہاں تک کہ وہ دین جو جو پر ہے یعنی نصف وہ پورا ہو جائے. جب پورا ہو ہو جائے جائے جب اب اس کے بعد جو میں ادائیگی کروں گا وہ کس طریقے پر ہے کفالت کے طریقے پر ہے اب اس میں میں زید پر رجوع کروں گا کہ یہ تو جو ادائیگی اب میں پانچ سو سے اوپر جو میں نے مثلا ایک سو درہم مزید دی دیا پانچ سو پر چھ سو ہو گئے تو اس سو درہم کے اندر میں زید پر رجوع کروں گا کیونکہ یہ جو میں نے سو در ہم ادا کیے ہیں یہ کس طریقے پر ہیں کیونکہ so, فالت کا حصہ تو میں ادا کر چکا ہوں بھائی اپنا پانچ ہو. اب یہ جو ادا کر رہا ہوں یہ کس طریقے پر ادا کر رہا ہوں کفالت کے طریقے پر ادا کر رہا ہوں اور کفالت کس کی طرف سے دی تھی میں نے زید کی طرف سے اس کے کہنے پر میں کفیل بنا تھا تو اب جب کفیل کہ کفیل جو ہے وہ دوسرے کے کہنے پر بنا ہو تو کفیل جو بھی ادائیگی کرتا ہے اس میں افیل پر کیا کر لیتا ہے رجوع کر لیتا ہے تو اب اگر میں پانچ سے زائد جو بھی تراہیم ادا کروں گا میں اس میں رجوع کروں گا زید پر یہ تو میں نے بطور کفالت کے ادا کیے ہیں اب آپ مجھے اس کی کیا کر دیں ادائیگی کر دیں بھائی صورت سمجھ میں آ تو یہی بات کر رہے ہیں بھائی وہا کفیل آخری اور دونوں میں سے ہر ایک ایسا کفیل ہے جو ضامن ہے دوسرے کی طرف سے فما ادا عہد لم یز ابھی ہی اعلیٰ شری ہی جو ادا کر دیے دونوں میں سے کسی ایک نے لم یز ابھی ہی اعلیٰ ہی تو اس میں رجوع نہیں کرے گا اپنے شریک پر ہتاجی دماحی عالن یہاں تک کہ بڑھ جائے وہ جو اس نے ادائیگی کی ہے عالم کس پر نصف پر بڑھ جائے کیونکہ نصف تو تھا بطور اصیل کے اور وہ تو اس میں اصیل جب دین ہے اسی پر تو وہ دوسرے پر کیسے رجوع کرے گا ہاں نصف سے جو بڑھ گیا وہ بطور کفیل کے ہے اس میں دوسرے پر رجوع کرے گا کہ وہ اس کی طرف سے ادائیگی کر رہا ہے ہنس یہاں تک کہ وہ جو ادا کر رہا ہے وہ بڑھ جائیں گی سفر فیئر کیوں بھی زیادہ تو رجوع کرے گا اس زائد محمد زائد محمد کے ساتھ بھائی اس زائد میں رجوع کر لے گا وہ ایزا تک ایزا تک فلاسن رجو نم بھی الفن صورت مسئلہ یہ بھائی آپ پر ایک لاکھ روپیہ دین تھا اس ایک لاکھ میں میں آپ کا کفیل ہو گیا بھائی میں نے دائن کو ضمانت دے دی کہ یہ آپ کی ادائیگی کر دے گا اگر اس نے ادائیگی نہ کی تو میں کیا ہوں ضامین ہوں میں ادائیگی کر دوں گا میں آپ کے کہنے پر کیا ہو گیا آپ کا کفیل ہو گیا اسی طرح زید بھی آپ کے اسی ایک لاکھ کا کفیل ہو گیا اس نے بھی دائن سے کہا کہ اگر اس شخص نے آپ کے ایک لاکھ روپے ادا نہ کیے تو پھر میں زام ہوں میں ادا کر دوں گا پورے پورے دین کا زامین میں بھی بن گیا اور پورے دین کا زامین زید بھی بن گیا پھر زید اور میں آپس میں ایک دوسرے کے بھی کفیل بن گئے ہم دونوں کیا بن گئے ایک دوسرے کے بھی میں نے دائن سے کہا کہ یہ جو اصل ہے آپ کے پیسے ادا کر دے گا نہیں تو میں زمین ہوں بھائی اور اگر اس نے ادا نہ کیے تو پھر زید کفیل ہے وہ ادا کر دے گا اگر اس نے بھی ادا نہ کیے تو میں زید کا بھی کفیل ہوں پھر میں کیا کر دوں گا آپ کی طرف سے اس کی طرف سے ادا کر دوں گا تو میں کفیل کا بھی کفیل بن گیا افیل کا بھی کفیل ہوا اور کفیل کا بھی اسی طرح زید نے زید آپ کا بھی کفیل تھا وہ میری طرف سے بھی کفیل بن گیا تو زید بھی کفیل بھی ہے اور کفیل کفیل میں بھی کفیل بھی ہوں اور کفیل ال کفیل بھی ہوں بھائی ہم دونوں ایک دوسرے کے بھی کفیل بن گئے بھائی اب اس صورت میں یاد رکھنا میں جو بھی ادائیگی کروں گا وہ ساری کفالت کے طریقے پر ہی ہوگی کیونکہ فالتن میرے اوپر تو دین سرے سے ہے ہی نہیں زید جو بھی ادائیگی کرے گا وہ ساری کس طریقے پر ہے کفالت کے طریقے پر ہوگی مولانا تو جب کفالت کے طریقے پر ہے تو اس صورت میں بھی یاد رکھنا اصیل پر بھی رجوع ہو سکتا ہے میں جتنی بھی ادائیگی کر دوں اگر میں اصیل کے کہنے پر کفیل بنا تھا تو میں جتنی بھی ادائیگی کروں گا اس میں کس پر رجوع کر سکتا ہوں اصیل سے جا کر وصول کر سکتا ہوں لو بھائی میں نے آپ کی طرف سے سو درہم ادا کر دی دیا دے دو اسی طرح میں زید پر بھی رجوع کر سکتا ہوں بھائی لیکن زید پر میں نصف میں رجوع کر لوں گا کیا کروں گا نصف میں کیونکہ میں نے جو ادا کیے ہیں سو درہم اس سو درہم کا اس سارے مال کا کفیل جیسے میں تھا اسی طرح کون تھا زید بھی تھا بھائی سمجھ میں آیا میں اس کی طرف سے بھی کفیل ہوں بھائی تو اس کے حکم سے تو اس پر بھی اس پر میں نصف جو کر لوں گا کہ یہ درہم میں نے ادا کیے اسی مال کے آپ بھی کفیل تھے اور میں بھی کفیل تھا تو یہ جو ادائیگی ہوئی یوں سمجھے نصف میں نے کس کی طرف سے کر دی ہے آپ کی طرف سے کر دی ہے تو لہذا آپ مجھے کیا کیجئے نصف دے دیجیے میں آپ کا کفیل تھا یہ جو نصف گویا ادائیگی کر دی میں نے کس کی طرف سے کی آپ کی طرف سے کی اور نصف اپنی طرف سے ہوئی سورت سمجھ میں آ گئی کیا صورت تھی کہ دو آدمی ایک ہی دین کے دو آدمی کفیل بن گئے اور آپس میں بھی ایک دوسرے کے کفیل بن گئے تو اس صورت میں ان دونوں کفیلوں میں سے جو بھی ادائیگی کر دیتا ہے اس میں نصف کے اندر اپنے دوسرے کفیل پر بھی کیا کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے سو درہم ادا کیے تو پچاس میں دوسرے پر رجوع کر لے گا دو سو ادا کیے تو سو میں رجوع کر کرے گا نصف میں سے تھوڑی ادائیگی ہو یا زیادہ بھائی تو کہتے ہیں وہ اضاط نانجول جب دو کفیل ہوئے ایک شخص کی طرف سے ہزار پر اعلیٰ اناہد کفیلان صاحب ہی اس چر پر کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کفیل ہے اپنے ساتھی کی طرف سے فما ادا احد ہوا ہی اعلیٰ شریف ہی بس وہ جو ادا کر دے گا دونوں میں سے کوئی ایک بھی دونوں کفیلوں میں سے کوئی ایک بھی جو ادائیگی کر دے گا یار جو بھی نصف ہی اعلیٰ شریک ہی تو وہ رجوع کرے گا نصف میں اپنے شریک پر یعنی دوسرے کفیل پر کلیلن کانا اوقیرات کا قلیل ہو چاہے وہ چاہے تھوڑا مال ادا کیا ہو چاہے زیادہ بھائی لیکن یہاں ہے سارا مال کفالت کے طریقے پر پچھلے مسئلے کے اندر بھائی نصب سے پہلے رجوع نہیں کر سکتا تھا اس لیے کیونکہ وہاں نصب کس طریقے پر تھا افالت کے طریقے پر تھا اور نصب کفالت کے طریقے پر تھا اور وہاں افالت اولا تھی کس سے کفالت لہذا وہاں جب تک نیسب سے بات نہیں بڑھتی تھی وہ ہم اسے اصالت پر ہی رکھتے تھے اس میں رجوع نہیں ہو سکتا تھا لیکن یہاں پر سارا مال جو ادا کیا جا رہا ہے وہ کس طریقے پر ہے یہاں کفالت ہی کے طریقے پر ہے لہذا یہاں پر کیا کر سکتا ہے نیسب کے اندر رجوع کر سکتا ہے ولا تجز الکفالت بھی مال ال کتابت اس سوا ان فر تک او اور کفالت جائز نہیں ہے مال کتابت پر برابر ہے کہ چاہے, چاہے آزاد آدمی کفیل بنے اس کا یا غلام بنے بھائی کفیل بھائی کفیل بنے بھائی مال کتابت میں کفالت جائز نہیں ہے مال کتابت میں کیوں نہیں کفالت جائز اس لیے کہ دین غیر صحیح ہے اور کفالت کے لیے ضروری تھا کہ دین کس قسم کا ہونا چاہیے دین, دین صحیح, دین صحیح. اور دین صحیح کس کو کہتے تھے جو, جو, م? م? جو بغیر معاف کیے یا بغیر ادا کیے ختم نہ ہوتا ہو جبکہ بدلے کتابت یہ تو اگر غلام اپنے عاجز ہونے کا اظہار کر دے تو یہ دین کیا ہو جائے کرتا ہے اس سے بلد تو, تو. معلوم ہوا یہ دینیں صحیح نہیں بھئی اس لیے صاحب قدوری فرماتے ہیں ولاج الکفالت بھی مال کی جائز نہیں ہے کفالت مالک کی پر سواء حر تکفل به او عبد چاہے آزاد اس کی کفالت کفیل بنے یا کفارہ غلام آزاد اس کی کفارہ قبول کرے یا غلام بھائی بھائی یہ عبارت صاحب قدوری نے کیوں بڑھا دی بس یہ کہہ دیتے کہ کفال مال کی پر کفالت جائز ہے وجہ یہ کہ یہاں یہ شوبہ پیدا ہوتا تھا کہ شو آزاد تو اس لیے کفالت نہیں کر سکتا یہ عام دین نہیں ہے یہ تو بدل کتابت ہے یہ تو کیا ہے اور بدل کتابت آزاد آدمی پر نہیں آیا کرتا یہ تو ہمیشہ کس پر آتا ہے غلام پر لہٰذا چونکہ اس قسم کا دین آزاد آدمی پر آ ہی نہیں سکتا یہ تو صرف کس پر آتا ہے غلام پر تو آزاد آدمی تو کفیل نہیں بن سکتا لیکن شبہ پیدا ہوا اگر کوئی غلام کفالت دے دے تو شاید وہ کفیل بن سکے کیونکہ یہ وہ دین بھی کس قسم کا ہے جو کس پر آ سکتا ہے تو اگر کوئی غلام کا کفیل بنے تو ہو سکتا ہے وہ کیا بن سکتا ہو اس کی کفالت صحیح صاحب کو دوری فرما رہے نہیں بھائی چاہے آزاد کا کفیل بنے چاہے غلام دونوں صورتوں میں کفالت صحیح نہیں وجہ سمجھ میں آئی بھائی کہ نہیں سمجھ میں آئی ایزامات رجول والے ہیون فتح کا فلا رجول غرما سے ہلکا فال <فَعَلَى> صورت مسئلہ یہ بھائی ایک آدمی مر گیا اور اس پر قرضے باقی ہیں دیون باقی ہیں اور اس نے کچھ بھی مال نہیں چھوڑا بھائی اب ایک آدمی اس کی طرف سے کفیل بنتا ہے کفالت قبول کرتا ہے تو کفالت قبول کرتا ہے تو کیا اس کی کفالت صحیح ہے یا کفالت صحیح نہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے کفالت قبول کرنا کفیل بننا یہ صحیح نہیں ہے صاحب فرماتے ہیں کہ کفالت صحیح ہے بھائی امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ میت کی طرف سے کفالت قبول کرنا صحیح نہیں ہے امام صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی وہ مر چکا ہے اور میت پر دین واجب نہیں ہوتا بھائی اس کا معاملہ آخرت کی طرف چلا گیا اب دنیاوی اعتبار سے یہ کہا جائے کہ اس پر دین واجب ہے یہ نہیں بھائی دین یہ معاملہ کس طرح منتقل ہو گیا آخرت کی طرف منتقل ہو گیا تو میت کا ذمہ ضعیف ہے اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی بھائی اب اس پر دین بھی نہیں ہے بھائی دین تو تھا بھائی وہ دین منتقل ہو گیا کس کی طرف آخرت کی طرف منتقل ہو گیا بھائی تو میت کا ذمہ ضعیف ہے اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہو سکتی واجب نہیں ہو سکتی سمجھ میں آئی بات بھائی جب اس کا ذمہ ضعیف ہو گیا تو اس یہاں پر کفالت بھی صحیح نہیں ہے اس لیے کہ کفالت میں کیا تھا ضم زم و ذمتین علا ذمتین فی المطالبہ ایک ذمے کو دوسرے ذمے کے ساتھ ملانا کس چیز کے اندر مطالبے کے اندر بھائی مطالبے کے اندر اور میت سے مطالبہ ہو سکتا ہے نہیں بھائی تو یہاں ضم زم و ذمتین علا ذمت فی المطالبہ پایا ہی نہیں جا رہا لہذا کفالت صحیح نہیں ہاں البتہ دو सूरतों کے اندر میت کا ذمہ کبھی ہو جاتا ہے وہاں کا فالت صحیح ہو جائے گی ایک تو یہ کہ میت نے کوئی مال چھوڑا ہو اب کا فالت صحیح ہو جائے گی مولانا کیونکہ اس وہ جو مال میت نے چھوڑا اس کی وجہ سے اس کا ذمہ کیا ہو گیا کبھی ہو گیا اب اس پر دین کا وجوہ ہو سکتا ہے اور جس کی ادائیگی پھر اس مال میں سے کر لی جائے گی سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی مال میں سے وہ ادائیگی کر دی جائے گی بھائی یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس کی طرف سے زندگی میں کوئی شخص کیا بن گیا تھا کفیل بن گیا تھا پھر بھی درست ہے والا مولانا اس کے بغیر صحیح نہیں ہے بھائی زندگی میں کفیل بن گیا تھا سمجھ میں آیا تو وہاں ضم و ذمت زندگی ہی میں پایا گیا لہذا اب اس وجہ سے کیا ہوا میت کا ذمہ قوی ہو گیا اب وجوب دین ہو سکتا ہے کفالت صحیح رہے گی اور کفیل کیا کر سکتا ہے اس سے مطالبہ ہوگا اور وہ میت کی طرف سے کیا کرے گا ادائیگی کرے گا وہی جبکہ سائبین فرماتے ہیں کہ بھئی یہ میت کی طرف سے کفالت صحیح ہے ہمارا نا کہ میت پر دین تھا اور دین صحیح ہے کوئی اس کو ساخت کرنے والی چیز نہیں پائی گئی تو اب کفالت صحیح ہو جائے گی اور کفیل کیا کرے گا اس کو دین ادا کرے گا اس پر لازم ہو جائے گا بھائی تو کہتے ہیں وہی دامات اور رجولو جب کوئی شخص مر جائے والے ہی اور اس پر دو رخ اور اس نے کوئی چیز نہیں چھوڑی فتح کف لا پس کفالت قبول کی ایک شخص نے آن ہوں اس کی طرف سے للغور کس کے لیے خاہوں کے لیے لم ت سے حل کفالت اور ابھی حنی فتح رحم اللہ کفالت صحیح نہیں ہے امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ کے نزدیک کیونکہ میت کا ذمہ کیا ہو چکا ہے ضعیف ہو چکا ہے وائندما تصیق ہو صاحب کے نزدیک کفالت کیا ہے صحیح اس لیے کہ کفالت دین صحیح میں ہوتی ہے اور یہ بھی صحیح ہے اور ابھی تک اس کی ادائیگی ادائیگی بھی نہیں ہوئی معاف بھی نہیں کیا گیا تو کوئی ساخت کرنے والی چیز نہیں ہے تو یہاں پر کفالت کیا ہو جائے گی صحیح ہو جائے گی بھائی صحیح ہے بھئی چلو بس کریں بھائی بس خاص من اللہ علیہ